الحمد لله رب حمد اللہ وسلم علیہ اشرفہ بہدی عید مدین الگ آج بھی ان شاء اللہ عقیدے کے درس ہوگا جیسا کہ کئی ہفتے سے یہ توحید کے متعلق بات ہو رہی ہے اور یہ توحید میں خلن ڈالنے والی باتیں اور اس میں وہ اعمال جس کے وجہ سے توحید میں خلن پیدا ہو جاتے ہیں یا تو توحید مکمل ختم ہو جاتا ہے یا تو کچھ کم ہو جاتا ہے اسی کے متعلق بات ہو رہی ہے کئی در سے اور اس میں جادو کے احکام اور مسائل ذکر کیا گیا ہے پھر قبروں کو زیارت کرنے کے احکام اور اس پہ اس کو پکا کرنے کے احکام طواف کرنے کے احکام اور اس کے بعد توسل وسیلہ پچھلے درس میں تھا اور اس سے پہلے یہ جھاڑ پھونک اور تعویز کے متعلق بات ہوئی تھی اور آج کے درس, درس میں انشاءاللہ ایک اہم موضوع کے بارے میں بات کریں گے یہ ہے حکم و تشب و بالکفار و تقلیدی کہ کافروں کی تقلید کرنا اور انوں کی مشابات کرنے کی کیا حکم ہے جیسا کہ یہ بھی ایک بڑی بات ہے توحید میں اور اس طرح کرنے والا شخص یہ بھی اس کے ایمان میں کمی ہوتی ہے یا اس کی توحید میں بہت ہی کمی ہوتی ہے اسی لیے وہ یہ کام کرتا ہے اسی لیے اس مناسبت اس بام میں یہ ذکر کیا جائے گا اور آج کے دلس میں انشاءاللہ یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا کہ کون سے مسائل پہ انسان اگر تقلید کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کس میں اگر تقلید کرتا تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے فاعل کبیرہ ہوتا ہے اور کچھ مسائل میں جیسا کہ کی مشابہت کیا جاتا ہے اور اس میں گنجائش ہے اس کو مشابہت نہیں کہیں گے تقلید نہیں کہیں گے اور اس کے اسباب کیا ہے اس کا علاج کیا ہے یہ انشاء اللہ آج کے درس میں حد الامکان یہ ساری باتوں کے متعلق اشالہ بات ہوگی کابروں کی مشابہت کرنا یا انوں کی تقلید کرنا مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمان کو اللہ سفاط نے مسلمان پر بہت بڑی نعمت یہ رکھی ہے اور یہ نعمت دی ہے کہ اس کو مسلمان بنائی ہے اور اسلام کی نعمت ایمان کی نعمت یہ ایسی بڑی نعمت ہے کہ انسان ہمیشہ اس کو یاد کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کا ہمیشہ عبادت کرے اور شکر ادا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو مسلمان بنائے ورنہ کی دنیا میں اگر چاروں طرف دیکھو کافروں کی کتنا تعداد ہے اور کتنا لوگ گمراہ ہیں کتنا لوگ حقید کے دشمن ہیں بلکہ اللہ اللہ کے رسول کے دشمن ہے مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حقیقت میں وہ مسلمان ہیں لیکن وہ کافروں کے اعمال کرتے ہیں تو پھر یہ کیوں ہے اور کیوں اس طرح کیا جاتا ہے اس کے اسباب کیا ہے اور اس کے اقسام کیا ہے یہ کفر ہے کہ نہیں ہے یہ انشاءاللہ اللہ آج کے درس میں یہ چیزیں ذکر کریں گے سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ جائزہ لینا چاہیے کہ دیکھا جائے کہ اسلام سے پہلے لوگ کس طرح تھے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اسلام سے پہلے عرب لوگ صرف عرب لوگ نہیں بلکہ فارث عروم انڈیا اور ہر جگہ پوری دنیا یہ لوگ سارے لوگ کفر میں تھے تاریکی میں تھے چند لوگ صرف موحد تھے اور اکثر لوگ کفر میں مصروف تھے اور کفر کے عمال کرتے تھے نہ ان لوگ کی دنیا کی حالت صحیح ہے نہ آخرت عبادات کے حالات صحیح ہے ہر قسم کی برائی ان لوگ کے اندر تھی ہاں اس کے اندر کچھ اچھائی تھی لیکن اکثر تو برائی ہے نہ ان لوگ کی سیاسی حالت صحیح ہے آپس میں چھوٹی باتوں پر لڑائی ہوتی تھی نہ اجتماعی حالت صحیح تھی اس لیے عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی عورت کے کوئی کوئی مشورہ نہیں کرتا تھا بلکہ بہت سی لڑکیوں کو زندہ ان کو دفن کیا جاتا تھا اور آپس میں بائیکاٹ لڑائی اختلاف اور اقتصادی حالت بہت گری تھی ان لوگ کے مالی حالات اور ہر حالت اللہ سبحانہ ہو کے یعنی اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کرنے کی وجہ سے ان لوگ کا حالت بہت بری ہوئی تھی نہ ان لوگ کے عقائد صحیح تھے نہ ان لوگوں کے معاملات صحیح ہیں نہ ان کی عبادات صحیح ہے اور اخلاق بھی بہت سارے اخلاق ان لوگ کے اندر ہے جو اسلام میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کو صحیح کیا گیا ہے تو اسی لیے انسان ہمیشہ مسلمان کو چاہیے کہ یہ کافروں کے حال دیکھے اکثر لوگوں سے پوچھو کہ جاہلیت میں کافی لوگ اس طرح سے کچھ بتائیں گے لیکن یہ کیوں بتایا جاتا ہے تاکہ اسلام کی اہمیت بتا چلے انسان اگر کافروں کے حال دیکھے اس کے بعد اسلام کے بارے میں وہ اسلام جو اللہ کے رسوس اسلم لے کر آئے ہیں آج کے اسلام نہیں آج کے اسلام اور مسلمان کے حال بالکل خراب ہی ہے کافی لوگ مسلمانوں کا حال دیکھ کر اکثر لوگ نفرت کرتے ہیں کیونکہ جہالت عام ہے اکثر لوگ اسلام سے صحیح اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اسی لیے کافر لوگ جب بھی مسلمان کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے یہی اصل دین ہے اور حجت پیش کرتے کہ مسلمان یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں حالانکہ وہ لوگ کے امان اسلام سے بالکل دور ہیں اسی لیے ہم لوگ یہ دیکھیں کہ اسلام حق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور صحابہ کرام رام کے دین کس طرح تھے آپ اسلام کے دین پہ جائزہ لو تو یہ مبارک دین ہے ایسے دین اللہ نے اختیار کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس امت کے لیے جو کسی اور کو اللہ نے اس طرح نہیں دی ہے اس اسلام میں اور اس دین میں بہت سارے خصوصیات ہیں جو اور دینوں میں نہیں ہیں اور شریعتوں میں نہیں ہیں اسی لیے اللہ اس میں یہ کہتے ہیں یہ شریعہ ربانی ہے کامل ہے اس میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے ہر زمان اور ہر مکان کے لیے یہ اس میں یعنی یہ یہ مفید رہتا ہے اور ہر وقت کے لیے اس پر عمل کر سکتے ہیں چاہے اللہ کا رسول کو زمان میں زمانے میں یا آج کل کے زمانے میں بلکہ قیامت تک اسلام نہیں اسلام یہ باقی رہے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے پرانے نظام بن گئے اور اس میں جو قواعد رکھی گئی وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں صحیح تھا آج کل نہیں کہیں گے یہ دلیل ہے کہ انسان جاہل ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و اسلام میں جو قوانین اور ضوابط رکھی ہیں یہ اللہ سبحانہ و قیامت تک یہ چیز دیکھ کر اللہ نے رکھی ہے دنیا میں جو بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ قرآن اور اسلام کے جو قواعد و قوانین ہیں اس کی اس میں کبھی خلاف نہیں ہے انسان کو سمجھنا چاہیے اور یہ اسلام پر اسلام سے یعنی اسلام کے علوم حاصل کرنا چاہیے تو یہ چیزیں پتہ چلیں گی اسلام میں ہر قسم کی سعادت ہے ہر قسم کی خیریت ہے ہر ایک کے لیے ہے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے غریبوں کے لیے امیروں کے لیے ہر ایک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں قرآن میں اسلام میں علاج رکھی ہے لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ یہ اسلام کو سمجھیں جب ہم لوگ اسلام کو نہیں سمجھیں گے تو یہ سوچیں گے کہ اسلام بہت ہی سخت ہے میں مثال دیتا ہوں ایک مریض انسان اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں اس کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے یا لیڈ کے نماز پڑھے تو یہ احساس کرے گا کہ اسلام میں بہت سختی ہے ہر حال میں انسان میبار رہتا پھر بھی کھڑا ہو کے نماز پڑھے مسجد میں لیکن اگر یہ انسان اسلام اور مریض کے احکام سیکھ لے تو اس کو پتا چلے گا کہ اسلام میں کتنا آسانی ہے اللہ سلخان و تعالی اس دین کو بہت تعریف کی ہے اللہ برماتے ہیں ماں علی دین امن حرج کہ اللہ سبحانہ و اس دین میں کوئی حرج کوئی تکلیف کے بات نہیں رکھی ہے اور اللہ برماتے ہیں کہ اسلام یہ مکمل ہو چکا ہے اس میں بڑھانے اور اضافہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے علی اکبل دین کہ آج کے دن میں تمہارے دین کو مکمل کرتا کر رہا ہوں یا کرتا ہوں یہ آیت ہوئی جب اللہ کا رسول حجت الدا سن 11 دس ہجری میں اللہ کا رسول حج کر رہے تھے نو عرفہ جمعہ کے دن اللہ کے رسول عرفے میں کھڑے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آج کے دن اسلام مکمل ہو گیا ہے اور ربیع اسلام اسمم تو علی کی نعمتی اور اپنی نعمت یعنی اسلام کی نعمت میں نے تم لوگ پر مکمل کر دی ہے وربی اسلام اور تم لوگ کے لیے میں نے اسلام کے دین اختیار کی ہے اسی لیے نجات تو اسی میں اسلام میں ہے کسی کی نجات کسی اور دین میں نہیں ہے اگر اسلام اور اس زمانے میں اگر کوئی انسان اسلام پر ایمان نہیں لاتا ہے اور مسلمان نہیں بنتا تو اس کی کبھی نجات نہیں ہوگی اور قرآن میں بہت ساری دلیلیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی عما اکبل تو القم دین جو پڑھی گئی اور اللہ فرماتے ہیں وہ امتحامی دین کہ جو بھی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرتا ہے فلحق امین تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا وہ فی الخیر اور قیامت کے دن وہ خسار اٹھانے والوں میں سے بن جائے گا آج کل افسوس کے بعد کچھ مسلمان اس طرح ہیں کہتے بھائی انسان کافر اپنے دین پر اگر رہتا ہے رفیع مخلص بنتا تو جنتی بن سکتا ہے تو کہیں گے اگر یہ تم یہ کہتے ہو تو اس آیت کے ساتھ کیا کرو گے اللہ فرماتے کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین اپناتا ہے تو اللہ نہیں کہا کہ مخلص ہے غیر مخلص نیک ہے غیر نیک اللہ یہ بتاتے کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو وہ جہنمی ہے دوسری تیسری آیت ہے اندین عمد اللہ اسلام کے بے شک اللہ کے نزدیک جو یعنی جو دین ہے وہ اسلام کے دین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دین ہی اختیار کر لی ہے اسی لیے کسی کے لیے گنجائش نہیں چاہے وہ یہودی ہو چاہے نصرانی ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے کچھ بھی ہو اگر وہ اگر نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ہم لوگ کے لیے بھی کیا کون سے راستہ ہے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ ہے اسلام میں ساری چیز ہے انسان اگر آپ عقائد اپنے عقیدہ درست کرنا چاہتے ہو عقیدے کے مسائل یا آپ کے دل میں جو وسوسہ خیالات عقیدے کے بارے میں ہیں آپ اس کے علاج قرآن اور سنت میں پاؤ گے لیکن صحیح یہ ہے کہ انسان قرآن اور سنت کو صحیح طریقے سے سمجھے آج کل افسوس کے بات کی مسلمانوں کے حال یہ ہے کہ قرآن اور سنت سے بالکل دور ہے قرآن کے کوئی بھی مسئلہ پیش کرو کہتے نہیں آپ زبانی بتا دو قرآن سے ہم نہیں سمجھ پائیں گے یہ قرآن اس طرح باتیں ہیں اس میں ہے کہ ہر ایک اپنے لیے کہتا ہے ہم نہیں جانتے کون حق ہے آپ ڈائریکٹ بتا دو نہیں قرآن اور سنت اگر کسی کے لیے شفا نہیں ہے تو کسی اور چیز میں نہیں ہے تو قرآن میں عقائد اور اسلام میں عقیدہ انسان کے ہمیشہ درست اسی لیے جو پکا جس کے عقیدہ صحیح رہتا ہے آپ کبھی نہیں دیکھو گے اس کے دل میں کوئی ٹکراؤ ہے لیکن جو لوگ انوں کے عقیدہ فاسد ہے آپ دیکھو گے ان کے دل میں بہت سی اختلافات بہت سی باتیں ہیں اور ان لوگ پر حجت قائم کرنا بہت ہی آسان کام ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے لیکن اگر کسی کے پاس دلیل ہے قرآن اور سنت سے واقف ہے تو اور وہ صحیح عقیدے پر رہتا ہے تو انشاءاللہ کوئی بھی اس کو ہرا نہیں سکتا ہے اگر کوئی انسان عبادات صحیح کرنا چاہتا ہے تو اسلام میں سب سے اچھی عبادات ہے اسلام میں سب سے کامل عبادات ہے اللہ صبح میں اس نے عبادات رکھی ہے کہ ضرورت نہیں پڑتی کہ انسان دوسروں سے سیکھے نماز روزہ ارکان اسلام جو مشہور ہے تو ہے پھر اس کے بعد نماز روزہ حج اور زکوٰۃ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے عبادات دعا کرنا لوگوں کے ساتھ احسان کرنا تو عبادتیں بہت زیادہ ہے اور اسلام کی عبادات کی طرف اور عبادت نہیں ہے لیکن ہم لوگ عبادت آج کل کرتے ہیں اس کی لذت نہیں حاصل کرتے کیوں اس کے سبب یہ ہے کہ ہم لوگ دل سے نہیں کرتے ہیں ایک عادت بنا لی ہے نماز پڑھنے کے لیے سب آتے ہیں لیکن یہ نماز ایسے کم لوگ ہیں جو نماز میں روتے ہیں یا نماز میں اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں کم ایسے لوگ ہیں جو نماز نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ لوگ اللہ کی قربت اور اللہ سے محبت ان کی بڑھتی ہے کم لوگ اس طرح کیونکہ ہم لوگ آج کل بدن سے پڑھتے ہیں دل سے نہیں پڑھتے ہیں. ہر عبادت اس طرح ہے تو اس لیے اگر دل سے ہم لوگ دماغ پڑھیں تو انشاءاللہ یہ ضرور اثر کرے گا اگر انسان اپنے معاملات سر کرنا چاہتا ہے تو اسلام میں ہر قسم کے معاملات اس میں اللہ نے رکھی ہے چاہے وہ لین دین کے مسائل ہو خریدنا ہے بیچنا ہے کرایہ کرایہ کرایہ داری کے مسائل وراثت کے مسائل حبا کے مسائل صدقے کے مسائل یہ قرآن میں سارے مسائل اور حدیث میں موجود ہیں اسی طرح اگر ذاتی معاملات ہو غیر مالی آپس کے تعلقات مسلمان مسلمان کے ساتھ مسلمان اپنے بھائی کے ساتھ ایک مسلمان والدین کے ساتھ بیوی کے ساتھ شوہر کے ساتھ اولاد کے ساتھ پیروس پڑوسی کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ اسلام میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہے اور جو چیز اس میں تفصیل نہیں ہے اس میں اشارہ کیا گیا ہے اور علماء اسی اشارات اور اسی آیات کے بنا پر یہ باتیں بتاتے ہیں تو اسلام میں سارے مسائل ہیں اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اخلاق و آداب بھی اسلام ہیں اسلام کے اسلام کے جو اخلاق اور آداب ہے اس کے جیسے کسی اور دین میں نہیں ہے آج کل کافر لوگ مسلمانوں کو دیکھتے کہتے ہیں یہ سب سے بدتمیز یہی لوگ ہوتے ہیں سب سے خطرناک یہی لوگ ہوتے ہیں اور حقیقت میں بہت سے لوگ صحیح ہوتے ہیں لیکن کیونکہ وہ لوگ اسلام سے دور ہیں افسوس کی بات یہی ہے کافر کہ اس کو کیا پتا ہے کہ یہ مسلمان صحیح کہ غلط ہے بس اس کا نام مسلمان ہے اور جو بھی وہ اخلاق کرتا کچھ بھی کرتا ہے سب وہی نشانہ بناتے کہ مسلمان اس طرح ہے حالانکہ اسلام میں سارے اخلاق اخلاقیات آداب ذکر کے ہر قسم کے آداب ذکر کیا گیا ہے حتیٰ کہ کھانے پینے اور پیشاب کرنے کے بھی آداب بتایا گیا ہے ایک بار حضرت سلمان فارسی سے کفار مکہ مذاق میں یا کافی لوگ مذاق میں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ کو ساری باتیں بتا دی حتیہ کی پیخانہ کرنے کے بھی بتا دی تو حضرت وعا سلمان نے بتایا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بتا دی ہے اسی لیے حضرت سلمان نے کچھ مثال بھی ذکر کی تو سوچیے اسلام میں ساری چیزیں ہیں تو ہم لوگ کیوں اپنے دین چھوڑ کر کافروں کے پیچھے چلتے ہیں آج کل مسلمانوں کے ہی حال دیکھا جاتا کہ اکثر مسلمان جب کوئی بات پڑتی ہے تو کہتا یار میں اسلام میں سمجھ میں نہیں ہے یا مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے اور ان لوگ کے عمال جیسا کہ ہے انسان بغیر پوچھ کے وہ کا عمل کر لیتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ وہ خطرے میں پڑ گئے تو بعد میں آ کے سوال کرتا ہے اسلام میں ساری باتیں ہیں دنیا اور آخرت اسلام میں ہے ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ سیکھیں اگر میرے پاس علم نہیں ہے تو ہم فوراً دوسروں کے دیکھ کر ہم عمل کر لیں گے اور بہت سے عمال اسے ہم لوگ کافروں سے لے لیتے ہیں دیکھتے نہیں کہ صحیح ہے کہ غلط ہے آخر تک تقریب اس طرح کر لیتے ہیں جیسا کہ آج کا کرسمس ہونے والا افسوس کی بات مسلمانوں میں کتنا اس میں شرکت کرتے ہیں اور سر ساتھ دیتے ہیں اور جب کچھ باتیں ہوتی تو آ کے فلسفہ بھی کرتا ہے لڑائی بھی کرتا ہے کہ اسلام میں تو قرآن بھی یہ ہے کہ کافروں سے یہ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے انسان ہر مسئلہ جو کافروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں جو احکامات ہیں تقلید اور تشبو کے مسائل اس میں غور سے دیکھنا چاہیے علماء جس کو جائز قرار دیتے ہیں اس پر انسان کچھ گنجائش ہے اور جو چیز جائز نہیں ہے وہ حرام ہے جیسا کہ انشاءاللہ آج کے درس میں یہ بات ہوگی تو اس لیے اسلام میں کوئی بھی ایسی کمی نہیں ہے کمی کس کے اندر ہے ہم لوگ کے اندر ہے کمی ہم لوگ کے اندر ہے کہ ہم لوگ یا تو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں یا تو ہم لوگ کے دل اتنا کالا ہو جاتا ہے اس کو جلدی قبول نہیں کرتے ہیں ایک انسان کوئی برا برائی کرتا ہے ایک انسان آ کے سمجھا دیتا کہ یہ حرام ہے تو اس کے لیے کتنا لڑائی کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ یہ بات تو ختم کرے لیکن جب دیکھتا ہے کہ کوئی چارہ نہیں تو آخری میں دل دبا کے اور دیے عمل کرنے لگتا کہتے کہ کیا کریں اتنا آپ نے یہ بتا دی وہ بتا دی پہلے بلکہ مسلمان کے حال یہ ہے وہ ادا اللہ اور رسول ہوں اللہ منافقوں کے بارے فرماتے ہیں ادا فری قومنگ جو اللہ اللہ کے رسول کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تو اعتراض کرتے ہیں اراض کرتے ہیں اور اللہ مومنوں کا حال یہ بتاتے ہیں انما کان اقول المنین تو مومنوں کے قول مومنوں کا حال یہی ہونا چاہیے جب ان لوگ کو اللہ اللہ, اللہ کے رسول کی طرف ان لوگوں کو انہوں کے مسئلے پہ فیصلہ کرنے کے بلایا جاتا تو کیا کہیں یقول اس سمے اللہ واپا فوراً یہ کہیں اس سمے واپا آج کل ہم لوگ یہ سمے نہ ہو کہتے ہیں کبھی نہیں شروع میں اگر کوئی بات بتا دے تب دل دباتے ہیں دل دبا کے وہ سن لیتے ہیں اس کے بعد جب دیکھتے کہ سارے لوگ انکار کرنے لگتے ہیں شروع میں کراہت ہوتی پھر دھیرے دھیرے وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے شروع میں سمے نہ ہوتا نہ کہہ کر اس پر عمل کرنا چاہیے آج کل ہم لوگ کے حال استحادک ہم لوگ کی کا مضبوط نہیں ہے کہ ہم لوگ فوراً اللہ اللہ کے رسول کے بات کے سامنے جھک جائیں آج اس میں ہر بات میں بحث کریں گے اور اس میں فلاں قول فلاں کے قول مذہب کسی اور کے قول کسی اور کی بات اور ہم لوگ بس یہ ڈھونڈتے ہیں اس کے بعد اختلافات کرتے ہیں آئیے اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے کہ اسلام پر عمل کرو اسلام کی مخالفت نہ کرو اور نجات کی یہی طریقہ بتائی ہے اللہ صحان و تعالی فرماتی مستقیم ایک بار اللہ کے رسول صحابہ کے کے پاس بیٹھے تھے تو ایک لکیر اللہ کے رسول ایک لائن بنائی زمین پہ اور اس کے اگل بغل کئی لائنیں بنائی پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی وہ الحاظ وسناتی مستقیم انفتب اور یہ میری سیدھی راہ ہے اس کی تباہ کرو اللہ فتح کو منصبیلے اور یہ ساری راستہ تم لوگ اختیار مت کرو ورنہ تم لوگ اسلام سے بھٹک جاؤ گے اور یہی ہم لوگ کے حال یہی آج کل ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ کنب سنتی اور سنتار راشدین بعدی کہ تم لوگ میرے سنت پر عمل کرو اور میرے خلاف راشدین کی سنت پر عمل کرو اللہ کے رسول یہی نجات کے ذریعہ بتا کے گئے لیکن اللہ کے رسول کو پتا نہیں ہے کہ ہم لوگ آج کلوں کے, کے پیچھے کیا کریں اگر سوچو کہ اللہ کے رسول ابھی آ جائے اب مسلمانوں کے حال دیکھ لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی تکلیف ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز دیکھ کر کبھی اللہ کے رسول پسند نہیں کریں گے تو اس لیے ہم لوگ کو چاہیے کہ اسلام دوبارہ سمجھے اور غیروں کو کافروں کو چھوڑ دے اپنے دین پر ہر چیز موجود ہے تو ہم لوگ کیوں دوسرے کے پاس جاتے ہیں بلکہ ہم لوگ کیوں دوسروں سے اپنے دین بھی سیکھتے ہیں انسان الٹی سیدھے دین کے مسائل میں تو انسان الٹی سیدھے سیکھتا ہے لیکن دنیا کے اگر مسائل ہو تو اس میں انسان محنت کرتا اور سب سے اچھی چیز وہی وہ ڈھونڈتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کافروں کے مشابات کرنے کے کی کیا حکم ہے کافروں کی تقلید ہم لوگ کر سکتے کہ نہیں ان کی مشابات کر سکتے کہ نہیں کبھی نہیں کر سکتے اور اس میں قرآن اور سنت میں بہت ساری دلیلیں میں یہ دلیلیں تقریباً کچھ ذکر کروں گا لیکن تاکہ ہم لوگ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ کے کی صبح کا کس طرح روک رہے تھے اور کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنویش دلائی ہے اس میں اللہ سبحانہ و ان کی مشابات کرنے سے کئی طریقے سے اللہ نے روکا ہے اور کئی طریقے سے اللہ کے رسول نے روکا سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحان و تعالی صریح الفاظ سے بتا دیں کہ ان کی مخالفت کرو یعنی یہود الصارہ یہاں کفار سے مراد غیروں سے مراد یہود اور نصارہ اصل ہے اس کے علاوہ یہود نصارہ کے علاوہ ہندو بھی لوگ ہوتے ہیں یعنی جو بھی غیر مسلمان ہو تو یہاں مراد ہے غیر مسلمان ہندو جیسا کہ بدھسٹ جو ہوتے ہیں یہود الصارہ ہوتے ہیں عیسائی لوگ ہوتے ہیں کچھ اور مذہب والے اور دین اگر کہیں بھی بن جائے اور اسلام کے خلاف ہو تو پھر وہ بھی ان کی مخالفت کرنی چاہیے اللہ کے رسول زیادہ تر چار لوگوں سے اللہ کے رسول حدیثوں میں روکی ایک یہود نسارا مجوس اور مشرقین کیونکہ اس وقت وہی لوگ چاروں موجود تھے اور زیادہ تر یہود و نسارہ کے لفظ آیا کیونکہ وہی لوگ اکثر ہوتے تھے تو اس لیے اللہ سبحان اللہ کے رسول اصل بار بار یہ صریح الفاظ سے روکا کہ تم لوگ ان کی اجتناب کرو ان کی تباہ نہ کرو ایک طریقہ یہ ہے کیا دلیل ہے حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے خالی خالف المشرکین مشرقین کا مخالفت کرو مشرک یہ جو عرب لوگ تھے جو شرک کرنے والے تھے پھر اللہ کے رسول آگے پر و واؤف الحا کہ تم لوگ موچے تم لوگ کاٹ لیا کرو اور داڑھیاں بڑھایا کرو اللہ کے رسول بتایا کہ مشرقین کے مخالفت کرو کچھ رواج میں مجوس کی مخالفت کرو تو اللہ کے رسول واضح انداز سے بتایا کہ مخالفت کرو یہود۔ اور نصارہ اور مشرقین اور کفار ہے دوسرے حدیث من اللہ کے رسول فرمت اللہ کے رسول ہیں خالف یہود کی مخالفت کرو اور تم لوگ چپل پہن کے یہ خوب پہن کے موزا جو چمڑے کے موزہ ہوتا اس ہوئے پہن کے پڑھا کرو نماز کیونکہ یہودی لوگ چپل پہن کے کبھی نماز نہیں پڑھتے یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حد سدار کے حدیث ہے تو چپل ہم لوگ کی اجازت کی چپل پہن کے نماز پڑھے لیکن یہاں قالی ہے اگر کہیں بھی پڑھ سکتے ہو پڑھو کبھی یہ سنت زندہ کرنا چاہیے لیکن کیونکہ لوگ کبھی نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول یہاں سرا ہر کے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول, رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنے بال یا داڑھی کو یعنی اس میں اس کے کلر چینج نہیں کرتے ہیں جیسا کہ قتم یا سواد کے علاوہ یعنی کالا کلر کے علاوہ اللہ کے رسول حکم دیتے مہدی کلر کوئی اور کلر سے تم بدلو کیونکہ یہود و نسارہ کبھی بدلتے نہیں تو اللہ کے رسول حکم دیے اور بخاری مسلم تو کچھ الفاظ اللہ کے رسول نے بتایا گیا کہ قرآن و سنت میں اور دیا حکم دیا گیا کہ یہود نسارا کی مشاورت نہیں ہونی چاہیے ایک طریقہ بتایا گیا کہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول نے بتایا کہ مخالفت کرو دوسرے طریقہ یہ ہے قرآن میں اور سنت میں اللہ اللہ صلاح ان لوگ کیا ہوا ان لوگ کی, کی تباہ کرنے سے روکا ہے کئی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کئی مانو والو تم لوگ مل کے عمل کرو پھر آخری میں اللہ فرماتے ہیں اور تم لوگ ان کی طرح نہ بنو جو آپس میں اختلاف کر لیے اور تفرق کر لیے آیات اور بینات حاصل کرنے کے بعد یعنی وہ دینوں کی طرح نہ بنو جو لوگ شریات پانے کے بعد آپس میں اختلاف کرے تو اللہ سکون تعالیٰ ان لوگ کے کرنے سے روکا اسی طرح آیت ہے وہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا کہ خواہشات کی پیروی نہ کرو وہ حدر اور ان سے بچنا کامباب انزل اللہ علیہ کہیں آپ کو جو اللہ نے آیت آپ پر نازر کہیں اس سے تم کو مفتون نہ کر دے یہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے تو ہم لوگ تو اور ہم لوگ تو اور, لوگ تو اور یہ حکم اللہ کے رسول محفوظ ہے معصوم ہے لیکن ہم لوگ جو ہم لوگ گنہگار ہیں خطا کار ہیں تو ہم لوگ سے تو اور یہ صادر ہو سکتا ہے اسی طرح قرآن کیا فَدْعُ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعَ اللہ کے کی رسول دعوت کریے اور اس پر استقامت کریے اس میں ڈٹے رہیے جس چیز کے ہم نے حکم دی ہیں اور انوں لوگوں کی ہوا خواہشات کے پیروی اللہ کے رسول نہ کرو تو یہ دوسری قسم تیسری یہ ہے کہ اللہ سان و یہ بتاتے کہ جو کافر کی اتباع کرتا ہے تو اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا یعنی اللہ سبحانہ و دھمکی کے ساتھ یہاں روکتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ولن تربا عن اليهود والنصارى یہود نصارى آپ پر کبھی راضی نہیں ہوں گے حتا تک تبعہ ملتهم الا کہ اگر آپ ان کی اتباع کرو گے اور کہ دین پر آ جاؤ گے تو راضی ہوں گے اخرت میں اللہ فرماتے ہیں ولئن اتبعت اهواءهم الا كر رسول اگر اپ ان کی ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے علم حاصل کرنے کے بعد تو جان لو آپ کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا یہ کس کو دھمکی دیا جا رہا ہے اللہ کے رسول کو کہ محمد صلی اللہ وسلم اگر آپ یہود السار کے بات پر عمل کرو گے ان کے راستے پر اخ... اخ... اخ... راستے اختیار کرو گے تمہارے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا نہ دنیا میں نہ آخرت میں تو اگر اللہ کے رسول کو یہ دھمکی دی گئی ہے اور اللہ کے رسول معصوم ہے تو ہم لوگ جو ان لوگ کی پیروی کرنے لگے ان کے خواہشات کے پوری کرنے لگے تو ہم لوگوں کی دھمکی نہیں ملے گی اسی لیے بچنا چاہیے اسی طرح اللہ اِن اتبعت بعد العلم انك من یا بعد العلم کہ اگر آپ علم حاصل کرنے کے بعد ان کی خواہشات کرو گے تو آپ ظالموں میں بن جاؤ گے یہ اللہ کے رسول سے کہا گیا ہے اور یہ اللہ کی ساری امت کے لیے اور اللہ پرمات من بعد ما تبين له جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہدایت حاصل کرنے کے بعد وہ اور مومنوں کے راستہ چھوڑتا ہے یعنی مومنوں کے راستہ نہیں اختیار کرتا ہے کس کی راستہ اختیار کرتا ہے وہ اتب عغیر المومن کافروں کی راہ اختیار کرتا ہے اللہ کے دن اللہ مات جس چیز کے طرف وہ رخ کرتا ہے اس کو ہم وہاں تک کر دیتے ہیں اور وہ نسخی جہنم و قیامت کے دن جہنم اللہ دیں گے یہ کس کا انجام ہے جو کافروں کے طبا کرتا ہے اور مسلمانوں کو مخالفت کرتا ہے اسی طرح اللہ سرمات اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے قومن فہ امن ہو کہ جو بھی شخص کسی جماعت کی مشابہت کرتا تو ان میں سے بن جاتا ہے تو یہ اللہ کے رسول یہاں بتا رہے ہیں کہ اس طرح تم لوگ بچو نب کافروں میں بن جاؤ گے کافروں سے اور اللہ کے رسول یہ حضرت ابن عمر ابو داود میں ہے حضرت علی کے حدیث صلی اللہؤمن اللہ ہوں اللہ کہ اگر کوئی بندہ کسی قوم کی محبت کرتا ہے تو ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا تو آپ سوچے کہ آپ ایک مسلمان انسان ہو اگر آپ یہود السار سے محبت کرتے ہوں کہ افعال سے تمہیں یعنی ان کے افعال تمہیں پسند آ گئے اور ان کی اتباع کرو گے تو آپ ان لوگوں کے ساتھ آپ کا حشر کیا جائے گا تو اس لئے انسان کو دنیا میں بچنا چاہیے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اللہ صح کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچتے تھے بلکہ اللہ سے بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ ان لوگ سے بچاؤ ہم لوگ سورے فاتحہ پڑھتے ہیں آخری آیت کیا ہے دین الصراط المستقیب اللہ ہمیں سیدھے راہ دکھا سراف اللہ ان لوگ کے راستہ کہ تو نے ان پر انعام کی غیر المغضوب علیہم مغضوب یعنی جس پارٹین عراضو تم ناراض تم پر تم ناراض ہوئے یعنی یہودی لوگ ول بالین نہ ان کے راستہ ہم کے چلنے کے توفیق دے جو بالین یعنی عیسائی لوگ یعنی کریشتہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دعا کرتے تھے یہودو نصارا اوپر عمل کرنے کے ہمیں توفیق کبھی نہ دے بلکہ ہمیں اسلام پر قائم کر اسی طرح اللہ سبحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس امت میں اختلاف بہت ہوگا اور بتایا کہ یہود کے پیروی کس طرح مسلمان کریں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں سَنَنَ قَبْلَكُمْ کہ تم لوگ مسلمانوں کے حال یہ ہوگا کہ ہر تم لوگ تم لوگ سے پہلے جو لوگ تھے ان کے طریقوں پر تم لوگ عمل کرو گے اللہ کے رسول شادی شبر شبر وزیر یعنی شبر ہاتھ کو کہتے ہیں یا کہ بالش اللہ کے رسول یعنی تم لوگ ان کے نقش قدم پر عمل کرو گے لو جحر جحر اگر وہ لوگ بب کے سراغ میں اگر گھس جائیں گے بب کس جانور کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں نہیں نہیں بل جو گو ہوتا ہے کچھ بھی گو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لیکن بہرحال اللہ کے رسول نے مثال دی کہ اگر وہ جانور اپنے یعنی یہ وہ نصارہ اگر وہ سوراخ میں بھی گھس جائیں گے تم لوگ بھی انہوں کے پیچھے چلو گے لوگ نے پوچھا اللہ کے رسول کون لوگ ہیں یہود السارا یعنی ہم لوگ یہود نصارہ کے پیچھے عمل کریں گے اللہ کے رسول نے کہا پھر کون اور کون ہے اللہ کے رسول پہلے بتا چکے کہ تم نو مسلمانوں کے حال یہی ہوگا جس طرح آج کل مسلمانوں کے حال ہے کہ یہود نصارے کے نقش قدم پر چلیں گے آج کل یہی دیکھا جاتا ہے ہاں. کافی لوگ کہاں کچھ حرکت ہوتی ہے مسلمان پہلے کرتے ہیں کوئی لباس ہوتا تو مسلمان یہاں نقل کرتے ہیں کوئی بھی حرکت کرتے ہیں مسلمان بھی یہاں کرتے ہیں سمجھتے کہ یہی ہے یہی ترقی ہے اور بلکہ یہی ذلت اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مسباق ہے اسی طرح اللہ کے رسول فرماتی اس طرح یہود و ن فرقہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہود اکہتر فرقہ میں بٹے نسارا عیسائی لوگ بہتر فرقے میں مسلمان تم لوگ تہتر فرقے میں بٹو گے اور یہ کیسے صحابی سے ثابت ہے لوگ نے پوچھا کون اللہ کے رسول نے سارے فرقے جہنم میں ایک فرق جنتی ہے کون ہے وہ لوگ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو ہم اور میرے جماعت یعنی اللہ کے رسول اور صحاب کرام جس دن دورہ عقیدے پہ ہیں یہی لوگ نجات پائیں گے یہ حدیث ابن عمر ابو صاحب امر ابن عوف، ابن عمر ابن امر اور بہت سارے صحابہ کرام سے ثابت ہیں تو اللہ کے رسول بار بار تاکید کرتے تھے کہ تم لوگ مسلمانوں میں تم لوگ اختلاف ہو جائے گا اور یا مطلب یہود و نصارہ کے تمام طرح اختلاف کرو گے اس لیے اختلاف سے بچو اسی طرح اللہ کے رسول کے فعلی اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول کتنا یہود السانہ کی مخالفت کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مخالفت کرتے تھے کہ یہود السانہ کو بھی احساس ہوا اللہ کے رسول کے افعال دیکھو حضرت انس کے میں حدیث پیش کرتا حضرت انس بخالی مسلم میں ہے مسلم کی رواج ہیں اللہ حضرت انس فرماتے ہیں کان یہود کہتے کہ یہودی لوگ کیا کرتے جب عورت بیوی ایام مہیز میں ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے لوگ نہ اس کے ساتھ بیٹھتے تھے نہ کھاتے تھے نہ کچھ بھی ہرے ناپاک ہے کے اس کو کسی کونے پہ بیٹھا دیتے تھے اور کہتے قریب نہیں آنا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور یہ حالت دیکھے تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں اللہ کے کی رسول کیونکہ عورتوں کا کی عزت اللہ کے رسول اسلام نے دی ہے کسی اور دین نہیں دی ہے. آج کل مسلمان یہی سمجھتے کہ وہ دیتے ہیں حالانکہ نہیں جانتے کہ ہم لوگ کے دین میں ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں بلکہ تم لوگ سارے اعمال بیوی کے ساتھ کر سکتے ہو سوائے جمع ہم نہیں کر سکتے ہو باقی سب کچھ کر سکتے ہو اللہ کے رسول حضرت عاشق کے ساتھ لیٹتے بھی تھے بآاق بھی کرتے تھے مباشرت بھی کرتے تھے سوائے جمع اللہ کے اللہ کا سب کچھ کرتے تھے تو اس کے بعد جب اللہ کے رسول یہ بتائی تو یہود و نصارہ کی خبر ملی تو یہ کہ یہود یہ کہنے لگی غصے میں ما الرجل ان دہاد اور رجنت کہتے کہ یہ بندہ یہ انسان یہ ہم کے کی مخالفت کے لیے کوئی بھی عمل نہیں چھوڑنا چاہتا ہے یعنی ہر کام جو ہم لوگ کرتے اس کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں یہ ان لوگ کے احساس اور مسلم کی روایت ہے تو کس طرح اللہ کے رسول کرتے تھے کہ اردو کے احساس آج کل مسلمانوں کو ہم لوگ مقافروں کے احساس دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے وہی عمل جو کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں آج کل امریکہ میں یورپ میں یا کہیں کوئی خراب کوئی لباس کوئی بھی پیشہ نکل آتا ہے تو مسلمانوں میں کو کوئی مالدار کوئی تجارت دکان چلانے کے لیے وہ جا کے خرید کے لاتا ہے احساس دلاتا کہ نہیں نہیں ہم لوگ بھی کرتے ہیں اور اللہ کے رسول احساس دلاتے تھے کہ ہم لوگ تم لوگوں کے مخالف ہیں اس لیے اللہ کے رسول ہر عمل میں مخالفت کی ہے اب سوچے کہ نماز میں اللہ کے رسول یہ بتایا کہ موزہ یہ چپل پہن کے نماز پڑھو بس یہودی کی مخالفت کے لیے اللہ کے رسول سل اوقات مکروحا میں نماز پڑھنے کے روکا پڑھنے سے روکا کیونکہ منافق اور مشرق لوگ اس میں سجدہ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ اللہ کے رسول یہ چاہتے کہ قبلہ مکے کی طرف ہو جائے اور شام کی طرف نہ رہے یہودی کی مخالفت کے لیے اور روزے کے مسائل میں بھی اللہ کے رسول یہودی کی مخالفت کی ہے اللہ کے رسول فرماتے کہ تم لوگ اس پہ کرو یہودی لوگ شہری نہیں کرتے ہیں تم لوگ جلدی افطاری کرو وہ لوگ دیر میں کرتے ہیں تم لوگ عاشورہ میں مثال ہیں آشور بتایا گیا آسور میں دس کو رکھتے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں زندہ رہوں گا تو, دو دن رکھوں گا. تو اللہ کے رسول ان کے ہر چیز کے مخالفت سنیچر ہفتے کے دن روزہ رکھنے سے افراد السب سے روکا کیونکہ یہودی لوگ سنیچر کے دن روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا سنیچر کو بد رکھو اکیلے بس آگے پیچھے بھی دن ملا کرو تو اللہ کے کی رسول کس طرح مخالفت کرتے تھے اور ہم لوگ جتنا جتنا اللہ کے سے دور ہٹتے تھے اتنے ہی ہم لوگ اتنے ہی قریب ان لوگ کے پاس جاتے ہیں تو یہ دلائل ہے قرآن اور سنت سے اور کس طرح قرآن اور سنت نے ان لوگ سے نفرت دلائے اور بتائے کہ تم لوگ اس سے دور رکھو لیکن یہ سمجھنا چاہیے اسلام کے مطلب نہیں ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ کافر سے دشمنی کرو جیسا کہ کوئی ہندو مل گئے کوئی کافر ملا تو ہم اس سے لڑائی کریں یا اس کو مار دیں جیسا کہ لوگ کہتے ہیں غلط ہے یہ مشابہت الگ چیز ہے محبت الگ چیز ہے اور انوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا الگ چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کی نہ مشرقوں کے ساتھ اللہ کے رسول اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی کوئی چیز طلب کرتے تو اللہ کے رسول دے دیتے تھے منافقوں کو بھی اللہ کے رسول کبھی غور نہیں کرتے تھے حدیث آتا ہے کہ اللہ کے رسول نبی صلی اللہ عبیٰ سیم فقال اللہ حدیث مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول رسم کسی چیز اسے کبھی کوئی تنب کی ہے تو اللہ کے رسول کبھی لا نہیں کہا ہمیشہ کر دیتے تھے ایک یہودی اللہ کے رسول کے بغل میں پڑوس رہتا تھا تو وہ اللہ کے رسول کے ازیت پہنچاتا تھا تو ایک بار اللہ کے رسول کے بیمار جب سخت بیمار ہو گئے تو اللہ رسول کے رسول کی عیادت کے لیے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری میں یہ کچھ نصیحت دی کہ اسلام لے آؤ مرنے والے اسلام لے آؤ تو وہ حالانکہ چھوٹا بچہ تھا وہ اپنے والد کو دیکھنے لگے اور وہ یہودی کے احساس تک اللہ کے رسول جھوٹے نہیں ہیں اس طرح اخلاق کرنے والا کبھی جھوٹا نہیں اس لیے ان کے والد نے اشارہ کر دی ہاں لا اللہ پڑھ لو تو وہ اسلا اللہ پڑھ کے مرے تو اللہ کے رسول خوش ہوئے کہنے الحمد للہ کہ اللہ سبحانہ و اس کے لیے میرے وجہ سے ان کو ہدایت دی ہے ان کو صرف وہ یہودی نہیں اللہ کے رسول کے وجہ سے ہم لوگ کے میں ہدایت ملی ہیں. تو اللہ کے رسول سنم کے اخلاق اچھی تھی اخلاق و محبت الگ چیز ہے اور یہ مشابہت کرنا اور ان لوگ سے کے ساتھ مل کے رہنا یہ الگ چیز ہے اسلام میں اللہ پرمۃ اللہ ان الدین علم فدین کہ جو لوگ کافر لوگ جو آپ کو لوگ سے دشمنی نہیں کرتے ہیں دین کی وجہ سے دشمنی نہیں کرتے ہیں نہ تم لوگ کو گھروں سے نکالتے ہیں اللہ اس حادر کبھی نہیں روکتے کہ تم لوگ ان کے ساتھ اچھے سلوک کرو بلکہ اللہ کس سے روکتے ہیں وہی کافر لوگ جو تم لوگ سے دشمنی کرتے گھروں سے نکالتے ہیں تو ان سے لڑائی کرو لیکن جو یہ کافر لوگ ہیں جو موجود ہیں ان سے دشمنی نہیں کرنا ہے ان سے محبت بھی نہیں کرنا ہے نہ ان سے ان کے ساری چیز ان کے ان کے خیال کرنا ہے بلکہ یہ اخلاقاً پیش کرنا ہے اور دین ہم لوگ کے دین وہی چلے گا وہی اس کی عزت ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی سکھاتے تھے لیکن ہم لوگ اپنے مرضی سے دین کو اپنے طریقے سمجھنے لگے اس کے اس کے بعد آئیے دیکھتے کہ کافروں کے مشابات کرنے کی کیا حکم ہے یہی اصل بات ہے اس میں کئی حالات ہیں بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ کفار کے یہ چیز میں تشبہ کرنا غلط ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی کپڑا پہنتے ہیں وہ بھی یہی کپڑا پہنتا ہے تو نہیں ہوئی تو کہیں گے نہیں کیونکہ انسان جب نہیں مسئلہ سمجھ پاتا ہے تو اس طرح بکتا اور اعتراض کرتا ہے اس کی حالات ہے تقریباً پانچ اچھے حالات ہیں اور ہر حالت کے حکم بتائیں گے کہ کفر ہے کہ کفر اثر ہے کہ یہ بدات ہے یا یہ جائز ہے پہلے یہ ہے یہ جاننا چاہیے پہلے یہ ہے کہ کافروں کے مشابات کرنا عقائد کے مسائل پہ عقیدہ کے مسائل پہ انوں کے مشابات کرنا اور انوں کے تقلید کرنا اس کے کیا حکم ہے اس کا حکم یہ ہے کہ حرام ہے کبیرہ گناہ بلکہ کفر تک پہنچ سکتا انسان اور اس کے بہت مثالیں ہیں پچھلے درسوں میں ذکر کیا گیا ہے جیسا کی بتایا گیا ہے کہ قبروں پر قبروں کو موچا کرنا اللہ کے رسول فرماتے ہیں مرض الموت جس, وقت جس بیماری من اللہ کے رسول کو افات ہوئی اللہ کے رسول بار بار یہود و نصارہ کے پر لعنت کرتے تھے لعن اللہ اللہ الیہود و یہود و نصارہ پر لعنت ہے لوگ اپنے انبیاء کے قبر کو موچا مسجد بنا لی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول انہوں کے افعال سے انہوں کے اعمال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف کی مخالفت بتا رہے تھے یعنی ہم لوگوں کو بچانے کے لیے اللہ کے رسول یہ کہتے تھے اور اللہ کے رسول عامد کرنے کے تھوڑی شوق بتا رہے تھے کہ اس طرح ملعون ہے کیونکہ یہ کام کی ہے تو یہ عقیدے میں ہم لوگ آج کل مسلمانوں میں یہ کرنے لگے جس طرح لوگ مزارات بنا لیا آج کل بھی ہم لوگ مزارات بنا لی تو یہ کافروں کے مشابت عقیدے میں اسی طرح انبیا کے ساتھ غلو کرنا آج مسلمانوں بھی کے ساتھ گلو کرنے لگے یہود نسالہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کرنے لگے اور مسلمان بھی وہی کام آپ سوچئے اتفاق ہو گئے کہ ابھی کرسمس منانے والے کہتے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشی ہے اور ایک ہفتہ بعد مسلمانوں ان کی خوشی ہوگی آپ سوچئے کیا فرق ہوگا آپ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ خوشی اور وہ خوشی میں دے ہو کیا فرق ہے کچھ فرق نہیں فرق ہے کیا ہے کچھ اعمال میں فرق ہے لیکن اصل معدہ اور نیت سب وہی ہے وہ لوگ بھی محبت سے کرتے ہیں آپ بھی محبت سے کرتے ہو وہ لوگ بھی حضرت عیسیٰ کی مخالفت کرتے ہیں ہم لوگ بھی کرتے ہیں تو اسی لیے امبیا کے ساتھ غلو کرنا یہ بھی یہود نسارہ کے ایک فعل ہے اللہ کے رسول فرماتے تھے لا تو کہ تم رو لو تم لوگ میری تعریف زیادہ حد تک نہ کرو جس طرح یہودی لوگ نسرانی عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کرتے ہیں اللہ کے رسول دیکھیے ہر عمل میں مشابہ بتاتے کہ ان لوگ یہ کرتے دیں تم لوگ بچو تو اللہ کا رسول بتائے عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہی کی محبت میں کہنے لگے کہ اللہ کا بیٹا ہے محبت میں کہنے لگے کہ اللہ سبحانہ اور ہی حضرت عیسیٰ ہے اور آج کل مسلمانوں میں ہی اس طرح کوئی مسلمان اللہ کے رسول کے شان میں کس طرح غلو کیا جاتا ہے اور عمل تو نہیں کریں گے دیکھیں گے شکل حیات نہ داڑھی نہ موچ نہ کوئی شکل نہ عبادت نہ نماز نہ روزہ اسی کے طرح صرف نعرہ لگانے میں اور صرف جوشی اور اسے امان میں صرف اللہ کے رسول کے نام لیا جاتا ہوش بھی مدن لیا جاتا کیا کیا کیا, کیا جاتا ہے یہ غلو کرنا اسلام میں یعنی اللہ نے اللہ کے رسول سر سلم میں روکا اور یہ کافروں کے یعنی کافروں کے امان ہے اور یہ مشابات ہو گئی اسی طرح خبروں پر طواف کرنا یا اللہ سلحان و تعالی کی جیسا کہ اللہ کے اللہ کے حق میں جو باتیں کہی جاتی ہیں بہت سے لوگ اللہ کے حق میں بہت سے باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے علم اللہ کی قوت اللہ کے صفات انکار کچھ مسلمان کرتے ہیں اسی طرح یہودی لوگ بھی کرتے تھے تو یہ عقائد میں مشابہت کرنا علماء میں اتفاق کے حرام ہے اور علماء کہتے ہیں کہ اگر انسان کے عقیدہ پکا اس میں عقیدہ ہے تو کفر تک انسان پہنچ سکتا ہے اور جیسا کہ آج کل کرسمس ہونے والا ہے یہ بھی ہے دیوالی کی خوشی اگر وہ سبب کفر ہے تو ہم لوگ اگر انوں کے ساتھ مشابات کریں گے تو عقیدے میں یہ مشابہت ہے اور اس طرح اگر انسان اور آئے گا کرسمس کے بارے میں کیا حکم ہے لیکن یہ بھی اسی معتا ہے لیکن یہ عقیدہ اگر کافروں کے لیکن یہاں فرق کرنا چاہیے ایک بات دیکھیے یہ جاننا چاہیے کہ یہود و نصارہ کی جو عقیدہ اصل جو صحیح عقیدہ ہے جو حضرت مسا اور عیسیٰ کی جو عقیدہ تھا اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ان لوگ کے عقیدہ اور ہم لوگ کے عقیدہ میں کچھ بھی فرق نہیں ہے ہم لوگ بھی ارکان ایمان کو چھ ارکان ایمان پر ایمان لاتے وہ لوگ بھی ایمان لاتے ہیں جو مسلمان ہیں وہ لوگ یہود السارا میں جو صحیح عقیدے پہ ہیں وہ اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں ہم لوگ بھی لاتے ہیں تو جو اصل یہاں مراد نہیں یہاں سے عقیدہ مراد جو فاصل عقیدہ لیکن جو اصل عقیدہ جو اصل بنیاد ہے جو صحیح ہے وہ لوگ ہم لوگ ان لوگ کے مشابت نہیں کہیں گے کہیں گے اتفاق ہے سارے ادھیان سارے دین اصل وہی صحیح ہیں لیکن یہ بعد میں جو لوگ تبدیل لائی ہے یہاں سے منادق ان لوگ کہ یہ فاصل عقیدے کی مشابت کرنا یہ کفر کے کام ہے اللہ کہ اگر کوئی انسان اعتقاد نہیں کرتا ہے جہالت بھی کرتا ہے تو کہیں گے فائل کبیرہ ہے اس سے توبہ کرنا چاہیے یہ پہلے حالت دوسری تشو یہ ہے کہ اگر عبادات میں تشبو کیا جاتا ہے جیسا عبادت اور عبادت بھی اس میں دو قسم وہی ہیں کہ کچھ عبادات ایسے جو لوگ کرتے تھے ہم لوگ کو بھی حکم دیا گئے کہ کرے تو جائز ہے اس کو مشابہت نہیں کہیں گے جیسا کہ ہم لوگ نماز پڑھتے کہ نہیں روزہ بھی رکھتے ہیں ہم لوگ بھی عمرہ کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں صدقات بھی کرتے ہیں والدین کے ساتھ احسان کرتے ہیں پڑوس کے ساتھ احسان کرتے ہیں مسکینوں کو مددگار کرتے تو ان لوگ کے دین میں بھی ہی تھا تو یہ عبادات میں مشابہت نہیں کہیں گے کہیں گے یہ اتفاق ہے دونوں دین میں کیونکہ یہ خیر کے کام ہے لیکن اگر انسان وہ عبادت کرتا ہے جو ان لوگوں کے دین میں صرف موجود ہو اور ہم کے دین میں نہیں ہے چاہے وہ دین ان کے دین میں ثابت ہے یا غیر ثابت اگر ثابت ہے ان لوگ کے دین میں ان لوگوں کی نویس ہے اور ہم لوگ کو روکا گیا تو یہ مشابہت کرنا حرام ہے اور اسی طرح وہ عبادات جو ان کے ہاں ثابت نہیں ہے اپنے من سے کرتے ہیں تو وہ بھی کرنا حرام ہے یعنی دوسرے قسم کا تشبو بتایا گیا ہے کہ عبادات میں ان لوگ کی مشابہت کرنا ان لوگ کی تقلید کرنا جس طرح ان لوگ کوئی عبادت کرتے ہیں ہم لوگ بھی کریں وہ لوگ قبروں پہ جا کے عبادت کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کے لیے ہم لوگ بھی ہم لوگ اپنے قبروں پہ کرتے ہیں وہ لوگ بھی کوئی اور قسم کی دعا کرتے تو ہم لوگ بھی ان کے تقنقل میں اتارتے ہیں تو اس طرح کرنا عبادات میں یہ بھی علمام اتفاق کے حرام ہے اور اگر انسان عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ فاسد عقیدہ فاسد عبادات اگر اس میں کفر کی باتیں تو کفر ہے اگر وہ کفر کی باتیں نہیں ہیں تو کہیں گے یہ خرافات بدعت ہے اور انسان فائل قبیرہ بن جاتا ہے تو دوسری قسم کی مشابات پہلے بتا گیا عقیدے میں فاسد عقیدے دوسرے میں فاسد عبادات میں یعنی وہ عبادات جو ثابت نہیں ہوئی اس کی مشابات کرنا کہ مسلمان آ کے کہتے ہندو لوگ اس طرح عبادت کرتے ہیں چلو میں بھی کرتا ہوں ہوتا کہ نہیں ایک انسان کبھی مسلمان کسی کرسچن کے ساتھ دوستی ہوتی ہے چلا جاتا کسی چرچ میں تو کیا کرتا ہے کہتے بھی تم بھی دعا مانگو ہم بھی دعا مانگیں کہتے نہیں ہم نہیں کر سکتے مسلمان کہتے نہیں ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں آپ بھی اس طرح کرو کہیں گے اگرچہ تمہاری نیت اللہ کے لیے ہے، لیکن یہ طریقہ ہم لوگ کے دین میں نہیں ہے اور آپ نے یہ کافر سے سیکھی ہے اس لیے مشابات ہوگی اور یہ بہت ہی بڑا جرم ہے اور کبیرہ گناہ ہے تیسرے قسم کے تشبہ اخلاق اور سلوک اور عادات میں یہی بات ہے اخلاق میں جیسا کہ ہم لوگ کے بہت سے ایسے اخلاق ہم لوگ لیے ہیں جو یہود و نصارہ کے ہیں مکاری حسد لڑائی اختلافات اسی طرح سلوک عادات بھی بہت سے عادات ہم لوگوں نے کافروں کی لے لی جیسا کہ پہننے کے عادات ہے کھانے پینے کے عادات ہے بیٹھنے کے عادات ہے آج کل پہننے کے تو عادات تو موجود ہیں اکثر مسلمان یہ پینٹ شرٹ جو پہنتے ہیں یہ اکثر علماء جائز قرار دیتے ہیں لیکن اگر اس کی خاص ایسی صفت بتایا جائے جا جو کافر لوگ پہنتے ہیں تو یہ مشابت ہو گئی یعنی اکثر علما کہتے ہیں آپ کو پینٹ شرٹ سادہ پہننا جائز اور صحیح ہے جائز ہے لیکن اگر انسان اس طرح پہنتا کیونکہ کافر لوگ پہنتے ہیں جیسا کہ ہوتا ہے گھٹنے میں پھٹا رہتا ہے یا پینٹ نیچے گرا رہتا ہے یا جیسا کہ کوئی باریک پہنتا عورتیں جیسا کہ پینٹ شرٹ پہنتی ہیں یا عورتیں جیسے بغیر برتے کے ساتھ نکلتی ہیں تو یہ کافروں کی مشابہات ہے یہ اسلام میں کبھی نہیں ہے تو یہ بھی عادات ہے اسی طرح کھانے پینے میں آج کل دیکھا جاتا ہے بہت سے مسلمان بائیں ہاتھ سکھاتے ہیں اور اللہ کے رسول نے روکا کہ کوئی شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے کھائیں گے کہیں دعوت میں جائیں گے تو بیٹھے کرسیاں تو نہیں رکھتے ہیں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کھڑے کھڑے کھانا ہے صحیح کہ نہیں اور پانی بھی الگ طریقے سے کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ اور ہیں اور, اور اس کے علاوہ اور عادات ہے جیسا کہ پہننے کھانے عادات جیسا کہ کتے کو پالنا یا گھر میں جیسا کہ گھر کے طرز انداز کافروں کے طرز انداز سے بنانا یا کچھ بھی تو یہ سارے اس کے دائرے بہت ہی وسیع ہیں وقت نہیں غلّہ ذکر کریں اچلنے کے طریقہ اٹھنے کے طریقہ تبرج کپڑے پہننے کے طریقہ یا حتیٰ کی پیشہ پہانہ کرنے کے طریقہ اگر انسان وہی طریقہ اختیار کرتا تو یہ بھی تشبہ میں تو اس لیے تیسرا جو ہے کہ اخلاق اور سلوک اور عادات میں اگر انسان ان لوگوں کی مشابہت کرتا ہے تو یہ بھی علماء میں اتفاق کے حرام ہے اور اس طرح کرنا یہ جرم ہے کافر نہیں کہیں گے انسان کو کافر نہیں کہیں گے کہیں گے مجرم ہے اسی لیے حاکم کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو تاظیر کریں اس کو یعنی اس کو سزا دے اور یہ فاعل کبیرہ کیونکہ کافروں کی تخلیق کر رہا ہے آج کل مسلمانوں میں یہ عام ہے رسم و رواج جو شادیوں میں ہوتے جہیز کے مسائل ہے جہیز میں جو کپڑا عورتیں پہنتی ہیں یا جیسا کہ انگوٹھی پہننے کے جو سسٹم ہے یا کچھ بھی جو اگر وہ تقلید ان لوگوں کے تو اتنا محرم ہے لیکن اگر یہ چیز پہلے سے عام ہے اور منتصر تو الگ ہے ابھی بتائیں گے تو اسی لیے جو بھی عمل معروف ہے کہ کافر لوگ ہی کرتے ہیں اور نشانی کے کافروں کے ہیں تو مسلمانوں کو کرنا حرام ہے سمجھنا ہے کہ نہیں لیکن اگر یہ عمل اور یہی چوتھی حالت ہے کہ اگر یہ عام مشترک ہے یعنی یہ عام ایسی سلوک اور اخلاقیات ہے جو مسلمان اور کافر مشترک ہیں یعنی سب کرتے ہیں تو اس کو حرام نہیں کہیں گے اللہ کہ اگر کوئی نیت کرتا ہے کہ ان کی مشابہت میں کر رہا ہوں. مثال کے طور پینٹ شرٹ جو ہے آج کل پینٹ شرٹ مسلمان بھی پہنتے ہیں جو ہم لوگ پہنتے ہیں یا جو جیسا کہ بہت سے لوگ جیسا کہ اور کچھ پہنتے ہیں جیسے جوتے پہنتے ہیں یا جیسا کہ عورتیں ہم لوگ کے ملک میں بہت سی عورتیں مسلمان جو ہے ساری پہنتی ہیں حالانکہ جو ساتر ہو یا جیسا کہ سلوار کمی جو پہنتی جو سلوار جمپر ہوتا ہے یعنی دو حصہ یا مرد لوگ ہم لوگ کے ملک میں جیسا کہ لنگی پہنتے ہیں تو یہ کہیں نہیں آتا کہ کافلوں کی کے لباس یہ عام ہے سب پہنتے ہیں تو اگر چیک لوگ بھی کرتے ہیں تو ہم لوگ اگر کرتے ہیں اس ناحیت سے کیونکہ یہ عام ہے تو وہ جائز ہے لیکن اگر کوئی مسلمان پہنتا کیونکہ وہ لوگ پہنتے تو یہ موکنہ گانا ہے سمجھ کہ نہیں آج کل بہت سی عورتوں کے درمیان خاص کر زیادہ فیشن بہت سے کپڑے کوئی پہنتا تو کوئی حرج نہیں عام ہے رواج چلتا ہے تو سب پہنتی اگر وہ ستر کے ساتھ ہو تو سب پہنتی کوئی رکارڈ نہیں آتا کہ مسلمان نے کی ہے یا ہندو کی ہے تو یہ جائز ہے لیکن اگر یہ معرول ہے کہ وہ لوگ پہنتے ہیں تو پھر یہ حرام جیسا کہ میں مثال دیتا ہوں عورتیں جیسا کہ انڈیا میں ساڑی پہنتی اور پیٹ دکھتا ہے یہ معروف ہے کہ مسلمان کبھی نہیں پہنتے اگر بھی اگر دیکھا جا کہ مسلمان پہنی تو اکثر مسلمان بھی اس عورت کو دیکھتے ہیں اگر نہیں پہچانتے ہیں تو ستر اسی پرسنٹ لگاتے کہ وہ مسلمان نہیں ہے صحیح کہ نہیں اور معروف ہے کہ اس طرح کرنے والے مسلمان تو یہ بھی مشابات ہو گئے آج کل مسلمان بھی پگڑی پہنتے ہیں لوگ بھی پگڑی پہنتے کہ نہیں پہنتے ہیں لیکن اگر ہم سردار کی طرح سکھ کی طرح پہنیں گے اور ان لوگ لباس کے لباس کی شکل معروف ہے تو اگر کوئی مسلمان آپ کبھی نہیں کہیں گے تم مشابات کی لیکن اگر آپ وہی صفت اور وہی طریقہ آپ نے پہنی تو مشابات ہوگی تو کبھی کبھی عمل خود بخود مشابات نہیں ہوتی کیونکہ اس میں یہ سب مشترک ہے لیکن کچھ صفات اور کچھ کے وجہ سے یہ اہمیت کی وجہ سے مشابات ہو جاتی ہے تو چوتھی حالت یہ بتایا گیا ہے کہ بہت سے ایسے اعمال جو مشترک ہے مسلمان اور کافروں میں اور اس میں کوئی کافر کی بڑی نشانی نہیں ہوتی ہے پتہ ان لوگ کے نہیں چلا یعنی اسے سے نشانی اکیم ہوتی ہے اور یہ عمل کبھی ان لوگ کے لیے خاص نہیں ہوتا ہے تو اس کو مشابات نہیں کہیں گے جیسا کہ بہت سے مثالیں ہیں ہم لوگ بھی بہت سے اعمال کرتے ہیں نے شادیوں میں جیسا کہ ہم لوگ بھی کھانا کھلاتے ہیں جیسا کہ عورتیں تو یہ کبھی, کبھی کبھی کچھ ہم لوگ کے یہاں جیسا کہ کچھ اور رسومات کرتے ہیں اگر وہ پتا ہے کہ ہندو سے نہیں آیا تو پھر وہ حرام نہیں لیکن بہت سے عادات مسلمانوں میں آج کل ہم لوگ کے تو ہندو سے ہیں جو بھی ہندو لوگ کرتے ہیں اور پہلے سے چل رہا وہ بھی مسلمان کی لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جیسا کھانا کھلانا دعوت لینا کسی کو بیٹھانا بلکہ سنت ہے قابل لوگ بھی کرتے مسلمان بھی لیکن ہم لوگ اچھی نیت سے کرتے وہ لوگ اپنے عبادت کرتے ہیں تو اسی جو مخالفت جو آگ جو لوگ آگ اگر مشترک لوگ ہیں لیکن وہ ان لوگ کے خاص نہیں ہیں تو وہ اعمال اس کو حرام نہیں کہیں گے اور اس کو مشابہت نہیں کہیں گے اور اس کے ضوابط علماء کہتے ہیں یعنی وہ عمل کافروں کی ایک بڑی نشانی خاصیت نہیں ہونی چاہیے اسی طرح وہ عمل جو کافر لوگ کرتے ہیں اگر ان لوگ کے دین میں وہ مشروع ہوا مشروع یعنی اس کو حکم دیا گیا ہے اور ہم لوگ کو اس سے روکا گیا تو کرنا حرام ہے یعنی بہت سے اعمال ایسے ہے کہ اللہ کے رسول نے روکا جیسا کہ اصل بال بال انسان کاٹ سکتا ہے کہ نہیں ہم لوگ کاٹ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی انسان جیسا کہ بچوں کو قذا کرتے ہیں نہیں چاروں طرف کاٹتے ہیں اور سر اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہیں گے بھی اگر حدیث نہ ہو تو کہیں گے جائز ہے لیکن اللہ کے رسول نے جب روکا اور کہا یہ غلط ہے تو پھر حرام ہے اگر کافروں میں منتشر ہے نہیں ہم لوگ کو روکا گیا ہم لوگ نہیں دیکھیں گے کہ وہ لوگ بھی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں مشابہات نہیں ہے لیکن جب روکا گیا چاہے لوگ کریں یا نہ کریں ہم لوگ کے دین میں وہ حرام کیا گیا ہے یہ چار ہو گئے پانچواں یہ ہے کہ جو عام چیزیں دنیا کے اعمال ہے اگرچہ وہ کافی لوگ نے ایجاد کی ہے تو مسلمان استعمال کر سکتے ہیں اگر ان لوگ خاصیت نہیں ہے جیسا کہ کافی لوگ گاڑی آج کل کہاں بنتی ہیں؟ گاڑیاں ہے گاڑیاں ہیں یا کچھ کپڑے ہیں یا بہت ساری چیزیں اسی دنیا میں آتی ہیں یہ سارے باہر سے آتا یورپ سے کافی لوگ بناتے ہیں لیکن جب تک اس میں کوئی نشانی اور جب تک وہ خصوصیات ان لوگ کے میں نہیں ہے تو پھر مسلمان استعمال کر سکتا ہے جیسا کہ ہم لوگ آج کل یہ لائٹ لگی ہے اب لائٹ اگر اگر یورپ سے آیا چائنا سے آیا کہیں سے آیا تو کافر کہیں کہ نہیں تو اگر کوئی مسلمان کہتا ہے یہ لائٹ لگانا حرام ہے کیونکہ ان لوگوں نے بنائی ہے اور لوگ بناتے کہیں گے کہ نہیں اس میں کیا دلیل کی خاصیت ان لوگ کی ہے اللہ کہ اگر اس میں نشانی ہے جیسا ان لوگ کے کوئی الفاظ لکھی ہوئی ہے شر کے الفاظ یا جیسے ترس جو ہوتا ہے وہ بھی لگا ہوا تو کہیں گے کہ حرام لیکن عام چیزوں میں جو حیاتی امور ہے دنیاوی اعمان ہے اس سے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر اللہ اس کو حرام بھی کر دیتے تو کتنا پریشانی ہوتی ہے تو اس لئے مسلمان آج کل کمزور ہے اس لیے ہر چیز نہیں بنا سکتے ہیں اس لیے ان لوگ سے لیتے تو یہ چیز میں تشبو نہیں کہہ سکتے ہیں بہت سے لوگ اس طرح اعتراض کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ گاڑی بیٹھتے ہیں ہم بھی گاڑی میں بیٹھتے تو ہوگی گاڑی نہیں بیٹھنا چاہیں نہیں اس سے کوئی دخل نہیں اللہ کی اگر گاڑی کے طریقہ اس طرح بناتے جو معروف کافروں کے اس میں عقیدہ ہے یا کوئی طریقہ ہے تو پھر اس میں اس طرح بیٹھنا اس طرح عمل کرنا غلط ہے لیکن عام استعمالات کے لیے جائز ہے اور آخری چیز یہ ہے اضطرار چھٹا چھٹی حالت یہ ہے کہ اگر انسان مجبور ہوتا ہے مجبوری کے حالت ہر مجبوری پہ حرام کو حلال کیا جاتا ہے لیکن یہاں مطلب نہیں کہ بہت سے لوگ عام باتوں کی مجبوری کہتے ہیں ایک انسان کہیں جاتا ہے سفر کرتا ہے جیسا کہ انڈیا جاتا ہے ہر دو مہینے پہ جاتا ہے بغیر ضرورتیں گھومنے کے لیے کہیں گے کہ کوئی سے مجبوری ہے آپ جاتے ہو اس میں اپنے کافروں کے لباس پہن لیتے ہو یا کچھ بھی نہیں اختیارہ نہیں اگر کوئی مجبوری ہو جیسا کہ علماء ہم مثال دیتے کہ اگر کوئی مسلمان یورپ میں رہتا ہے یا عورتیں جیسا کہ ہوتی ہیں اور ایک عورت مسلمان ہوگی چہرہ ڈھکنا چاہتی ہے لیکن کافر لوگ زبرن اور زبردستی اس کو کہتے نہیں آپ کو ہٹانا اور آپ وہی پہننا جو ہم لوگ پہنتے ہیں تو کہیں گے مجبوری ہے اس کو اس طرح کام چلانا ہے اگر کوئی مسلمان آپ کسی ملک میں چلے گئے اور وہاں آپ اپنی اسلامی لباس سے داڑھی نہیں رکھ سکتے ہو کسی مجبوری پہ گئے نا کہ خوشی سے تو آپ کو زبردست سے آپ کی داڑھی کاٹا گئے یا آپ بچنے کے لیے آپ نے کاٹ دی پھر سب معذور ہیں اور داڑھی کاٹنا تو مشاباتی کافروں سے جو یہ اکثر عام یہ عمل موجود ہے مسلمان صلی اللہ کے نے پہلے حدیث جو ذکر کے وہی ہے تو اگر کوئی مجبوری میں کاٹتا ہے تو کہیں گے مجبوری کے بہت سارے حالات ہیں بول برورت و تو قدر و بے قدر کہ ضرورت اسی کے مقدار جتنا ضرورت پڑتی ہے اتنا ہی کرو لیکن پھر بھی کہیں گے مجبوری پوری زندگی نہیں ہوتی ہے اسی لیے آیت میں کیا ہے ان الدین توفہ الملائے کے تو والم افوسم قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ جو لوگ اللہ سبحانہ قرآن جو لوگ توفہ ملائے کے ظلموں کے روحیں فرشتعت قبض کرنے کے لیے نکالنے کے لیے والمی افوسم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تم کہ تم لوگ کیوں یہاں تھے کیوں کفر کی کام کی؟ کیوں کافروں کے کی درمیان تھے اور کہتے کہ مجبوری تھی اللہ فرماتے پر فرشتے جواب دیں گے کہ نہیں اللہ واسع کہ اللہ کے زمین بہت ہی وسیع ہے کہیں بھی تم لوگ عبادت کرنے کے لیے جا سکتے ہو تو اس لیے مجبوری کچھ وقت ہوتی ہے آپ اگر مثال کے طور پر یورپ چلے گئے اور آپ کو پتا کہ آپ کی بیٹی کے حجاب نہیں ہو سکتا ہے آپ نمان نہیں پڑ سکتے ہو تو آپ کو وہاں رہنا حرام ہے آپ کو الٹا ایسے ملک میں جاؤ جہاں عبادت ہوتی ہے آج کل افسوس کی بات ہے مسلمان لوگ مسلمان لوگ تو یورپ کی طرف بھاگ رہے کیوں تنخواہ زیادہ پیسہ زیادہ تو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر چاہے اب بچے کتنا بھی نالا نکلے چاہے سر خود بدل جائے یورپ کے اور کافروں کے درمیان رہنا یہ بڑی بات ہے اللہ کے رسول فرماتے میں اس شخص سے بری ہوں جو کافروں کے درمیان رہتا ہے تو اس لیے مسلمان جو یورپ میں رہتے ہیں ان کو چاہیے یا تو آپس میں مل کے کریں اور ایک قانون نافذ کرے اور آپس میں مل کر اللہ کی شریعت قائم کرے اور وہ لوگ آپس میں غربت کے احساس نہ کریں اور اگر وہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر وہ چھوڑ کر مسلمان کے ملک کہیں بھی چلے جائے لیکن عبادت اللہ کی اصل ہی مقصد ہے اور اکثر دنیا میں اس لیے استرار کے حالت میں کے کافروں کی مشابہت کرنا اگر مسکر ہے انسان مجبور ہے تو کیا کرے مثال کے طور پر مجبوری کے بھی انسان زیادہ کسی ہوٹل میں بھوک لگی اب ہوٹل والے زبردستی کیا ہے کہتے کہ نہیں کرسیاں نہیں ہیں, آپ کو کھڑے ہو کے کھانا انسان مجبور ہو کے کھاتا ہے لیکن ویسے تو بیٹھ کے کھانا چاہیے انسان کسی باتھ روم میں جاتا ہے اور باتھ روم جیسا کہ عربی جو نیچے نہیں ہے بلکہ اونچا ہے یا کسی اور طریقہ جو کافی لوگ کرتے مجبور ہے انسان تو مجبوری کے حالات ہوتی ہیں لیکن ہر فعل ہم لوگ مجبوری پہ نہیں لے سکتا آج کل لوگ اس طرح مجبوری کرتے ہیں بہت سے لوگ کے پوچھتے ہیں میرا بچہ کہاں پڑھتا کہتے ہیں, میرا بچہ اسکول میں پڑھتا کون سے اسکول کری مصیبت یہی اس کے بعد کیا ہے کہ رسمیں سے آتا ہے کرواتے ہیں تم ہی کیا کروں کہیں گے بھائی کیا کرو گے اسکول سے نکال دو کدے نہیں تم دوسرے اسکول اچھا نہیں ملتا کہیں گے بس تو یہ مجبوری نہیں ہے کہ تم اپنے قدموں سے اپنے بچے کو تم کافر اور کفر سکھا رہے ہو اپنے خود ذاتی طور پر کرتے ہو اگر انسان کہیں مسلمان چاہے اسکول ہو اور کتنا بھی اس میں پڑھائی کم ہو پھر بھی انسان اس میں لے جائے کافروں کے درمیان لے جانا غلط ہے تو اسلام جب نہیں جاتا تو کئی مجبوری آئیں گی اس لیے وہاں انہوں نے دوپٹہ اور لڑکی وڑ سکتی ہے تو کوئی ایسے عمل کر سکتی ہے روزہ میں بھی تو اس کو تقریب ملتی ہے اور اس کو بھی یعنی لوگ تنگ کرتے ہیں تو پھر یہ ساری مجبوریہ نہیں ہیں یا آپ نے اس کو مجبور کی ہے سب سے پہلا کام یہ مجبوری ختم کرو اور اس کے احکام ہے اس میں یہ وقت نہیں ہے کہ اس کو ذکر کرو اس کے بعد یہاں سوال آتا ہے کہ اسی لیے خلاصہ یہ کیا ہوا خلاصہ یہ ہوا کہ کافروں کے مشابات عقیدے میں بھی ہوتے ہیں اور عبادات میں اور سلوکیات اور اخلاق میں اور اس میں ضابط کیا رکھا گیا ہے عبادات اور اخلاق میں ان کے لیے خاص ہے اور اسلام کے خلاف ہے اگر وہ عقیدہ اسلام کے خلاف نہیں ہے اور صحیح ہے کیونکہ وہ لوگ صحیح نبی سے لیے تو وہ ہم لوگ ان لوگوں کی مخالفت نہیں ہے اس میں موافقت ہے لیکن جو عقیدہ فاسد ہے یا ان لوگ جیسا کہ عیدیں یہ عیدیں جو ہندو لوگ یا یہودی لوگ یا کچھ بھی تہوار جو بناتے ہیں یہ سب اسی میں عقیدہ فاسد ناتے سے مشابت کرنا حرام ہے اسی طرح عبادات جو بھی وہ لوگ کرتے ہیں ہم لوگ کے شریات میں نہیں ہے ہم لوگ کے شریعت میں اس کی رکاوٹ ہے اور ان لوگ کے دین میں اگر ثابت نہیں ہوا تو وہ ہے اور ہم لوگ کو بھی وہ کرنا یہ غلط ہے اور کبیرہ گناہ ہے اخلاق سلوک عادات جو بھی اخبار جو بھی چاہے لباس میں ہو چاہے کپڑے میں ہو چاہے کھانے میں ہو چاہے پہننے میں, میں چاہے گھر میں ہو چاہے چلنے کے طریقہ چاہے بات کرنے کے جو طریقہ ہے یہ سب اسی میں آتا ہے تو اس لیے بچنا چاہیے اللہ کی وہ عادات جو ان لوگ کے لیے خاص نہیں بلکہ سب کرتے ہیں تو اس میں سب لوگ کرتے ہیں لیکن یہ نیت نہ کرے مشابہات کی نیت نہ کرے اور بتایا گیا کہ کچھ حالات میں جائز ہیں جیسا کہ اگر انسان مستر ہوتا ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ آتا ہے کہ یہ تشبہ مسلمان کیوں کافروں کی مشابہات کرتے ہیں اس کے بہت سارے اسباب ہیں میں دو تین سبب میں چار سبب ذکر کروں گا سب سے پہلے سبب کیا ہے جو اصل سبب کیا ہے جہالت ہے جہالت جب انسان جاہل رہتا جو شروع میں ذکر کیا گیا تو انسان وہ عمل کرتا ہے لیکن جو مسلمان اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے شریعت سے واقف ہے اور جانتا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے اور اللہ کے رسول کس چیز سے خوش ہوتے کس چیز سے خوش نہیں ہوتے ہیں قرآن میں کتنا اللہ نے دھمکی دی ہے اور کتنا رکاوٹ بنائی ہے اور کتنا اللہ نے سختی کے ساتھ کہا کہ تم لوگ ان کی مشابات نہ کرو اگر کسی کے پاس یہ دل ہے اور یہ علم ہے تو کبھی ان لوگ کی مشابات نہیں کرے گا بلکہ کچھ اعمال جو حلال ہیں اس کو بھی چھوڑ دے گا اس خوف سے کہیں انوں کے مشاہبات تو نہیں ہے صحابہ کرام تابعین بہت ساری عمال سے رکتے تھے کوئی عمل کرنا چاہتے کہتے یار اس کو چھوڑ دو کیونکہ پتا نہیں وہ لوگ کرتے کہ نہیں اور ہم لوگ کہاں کبھی نہیں ہوتا تو اس لیے چھوڑ دو اللہ کے لیے تو اللہ اس میں برکت ڈالتے ہیں تو اس لیے انسان ہمیشہ احتیاط کرے احتیاط اختیار کرنا چاہے اور علم حاصل کرنا چاہیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے علماء سے نہیں پوچھتے ابھی کرسمس آیا ہے لوگ حلوہ بانٹ رہے ہیں کیا کیا پہن رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ کو کرنے سے پہلے کسی عالم کے پاس آ جاؤ پوچھ لو کہ حلال کہ حرام ہے دیوالی کا حلوہ کھانے سے پہلے آپ آ کے پوچھ لو لیکن اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو پوچھو لوگ کیا کریں گے حلوہ کھا لیں گے پیٹ بھر جائے گا ڈکار بھی لے لیں گے آخر میں آ کے پوچھیں گے یہ غلط ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بار ان کے غلام کسی چر سے گزرے اور انوں کے پاس حلوہ یا کچھ بھی ملے تو وہ حلوہ لے کر یا وہ کھانا لے کر آپس میں وہ لوگ یعنی وہ حضرت ابو بکر کے جو غلام تھے اور کسی کسی رشن سے کچھ کسی بات میں چیلنج ہوئی یا کچھ بات میں کہ اگر یہ ہوگا تو آپ ہمیں یہ دو گے تو بہرحال اس کو غلط طریقے سے مل گئی اور ابو بکر کے پاس نہ ابو بکر بھوکے تھے ہمیشہ ابو بکر پوچھ رہے تھے کہاں سے کھانا لائے اس دن حضرت ابو بکر بھول گئے کھا لیے شروعات میں آپ حضرت ابو بکر کو پتا ہونے کے با کھانے کے بعد اچانک پوچھے کہ اچھا یہ کہاں سے لایا ہم نے بھول ہم بھول گئے کہ لگے یہ یہ معاملہ بتائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انگلی ڈال ڈال کے اس کو الٹی کرنے لگے یہاں تک نہیں ہو رہی تھی تو گرم پانی منگوائے اور اس کو پینے لگے تاکہ الٹی ہو جائے صحابہ کرام نے کہا حالانکہ شرم میں تو آپ نے نہیں پوچھے اور غلطی ہو گئی تو چل اللہ گفور رحیم توبہ کر لو لیکن ان لوگ کے تقوی اتنا ہی تھا کہ انگلی اور گرم پانی پی پی کے اس کو زبردستی الٹی کرنے لگے جب لوگ نے کہا تو کہنے لگے نہیں میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی کہ جو بھی بدن پہ اس میں حرام حصہ ہے کچھ بھی حرام کھانا چلا گئے تو اس کے زیادہ حقدار جہنم ہے تو یہ صحابہ کرام کے تقوی ہے یہ ابو بکر کے صرف نہیں بہت حضرت صحابہ کرام سے کئی حصے صابت ہیں ہم لوگ آج کل کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں سب کچھ اس کے بعد آ کے پوچھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے تعویل کرتے مجبوری تھی یار کے دل رکھنا تھا یہ کرنا تھا یہ ساری مجبوریاں انسان کو اس سے شروع سے بچنا چاہیے بھئی آپ ان کے برتن پہ آ کے بیٹھ جاؤ گے اور کہو گے کہ مجبوری ہے نہیں آپ پہلے ہٹ جاؤ کسی بہانے سے آپ اس دن چھٹی لے لو لیکن آپ پہنچ جاؤ جب جا جانتے ہو کہ حلوہ اس دن بانٹیں گے تو آپ اسی میں آ کے پہنچ جاؤ اور پھر فون کو اٹھاؤ کہ مولانا بھائی مجبور تھے کیا کریں بھائی مجبوری نہیں آپ اٹھا کے پھینک دو تو اسی لیے انسان نہیں سمجھ تو جہالت سب سے بڑی بات ہے دوسرا سبب یہ دنیا سے محبت اور یہ بڑی بیماری ہے آج کل مسلمان جو کافروں کی تقلید ہر چیز میں کرتے ہیں نقل اتارتے ہیں وہ کس وجہ سے جہالت ہے اور دنیا کی محبت ہے بھائی انسان کیوں اچھا کپڑا اب آپ کے پاس ایسا جو کپڑا ہے جیسا کہ میں سو پہنتا اگر میں دیکھتا ہوں کہ یورپ میں یہ فیشن چلا ہے تو بہت سے مسلمان کیا کرتے ہیں پرانے پھینک دیں گے اور نیا لائیں گے تاکہ لوگ کہیں لوگ تاکہ کہیں ہاں یہ آخری وہی پہنتا ہے جو لوگ وہ کرتے ہیں اور وہ اسٹائل بناتا ہے جو لوگ جانتے ہیں آج کل مسلمانوں میں دیکھو بال کاٹنے کے طریقہ بلکہ پہننے کے طریقہ میں کچھ لوگ کو پہچانتا ہوں جو بیچارے والدین غریب ہیں لیکن نوجوان بچے سترہ اٹھارہ سال کے زبردستی والدین سے پیسہ لے لے کر یہ کرنے کے لیے کرتے ہیں کیونکہ والدین نے تربیت نہیں دی شروع سے کہ ان کے کی مخالفت کرنی چاہیے اور دیکھو گے ان کے تیوہار میں مسلمان بھی شریف تو مسلمان کیوں یہودی کے ساتھ شرکت کرتا ہے تاکہ دنیا ملے تاکہ ان کی تعریف کی جائے تاکہ وہ ترقی کرے اور کم سے کم اپنے دل میں احساس کرے کہ میں پیچھے نہیں ہوں تو آج کل مسلمان کی یہی حال ایک مسلمان اپنے بچے کو کرشچن اسکول میں کیوں ڈالتا ہے اس وجہ سے تاکہ لوگ نہ کہیں کہ ہاں کے بچے سڑے اسکول میں پڑھتا ہے صحیح کہ بتانے میں بھی بہت سے لوگ شوق ہے بہت سے لوگ جو مہنگے اسکول میں داخل کرتے ہیں پوچھنے سے پہلے بتا دیتے ہیں کیوں اب پیسہ دیے ہیں تو کیسے لوگ کو نہ بتائے اور جو غریب ہوتا سڑے اسکول میں ڈالتا مکتب میں ہم لوگ کے ملک میں کہتے یار کیا کرے مجبور تھے تو یہاں ڈال دیے اسی لیے غلط ہے انسان نیت اچھی رکھے تو دنیا کے بات سننے کے لیے انسان یہ کرتا ہے اور اسی طرح رسم و رواج شادیوں میں جو کیا جاتا ہے بہت سے یہ کرتے ہیں ہندوانہ رسم و رواج کیا جاتا ہے کیوں تاکہ ہندو لوگ جو آتے ہیں یا جو باقی لوگ تاکہ ان کے نام نشان بنے تو صرف دنیا سے محبت ایک بڑی سبب ہے اور اگر انسان دنیا کے حقارت جانے تو کبھی کسی کا پرواہ نہیں کرے گا تیسرا سبب یہ ہے کہ اشور بالنقص بنس کی کمتری کے احساس ہم لوگ مسلمانوں میں آج کل کمتری کے احساس یہی جو دنیا کے مسائل وہی ہے انسان جب کافروں کی طرح نہیں کوئی عمل کرتا تب تک احساس کرتا کہ میں پیچھے ہوں صحیح کہ نہیں آج کل لگا کوئی مسلمان کسی کافر کے بارے میں ہے اس کو دیکھتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس کو عظیم اور بہت اونچی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ انوں کے پاس سب کچھ ہے ارے ترقی والے ہیں انوں کے پاس ساری چیز ہیں ہم لوگوں کے علماء کیا ہیں ہم لوگوں کے لوگ غریب ہیں کچھ نہیں ہیں بس دین میں آپس میں लड़ रहे हैं यही بات ا رہا جاتا ہے حالانکہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ دی اور دین جو میرے اندر ہے ان دنیا سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کے اعمال سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فجر کی دو رکعات دنیا کی سارے ساز و سامان سے بہتر ہے تو دو رکعات صرف وہ کافروں سے جو دنیا ان کے پاس ہے اس سے بہتر تو اور عبادات کیا تو اس لیے انسان کبھی کم کے احساس نہ کرے آج کے لیے یہ ہوتا ہے مسلمان سفر کرتا ہے نماز کی ہو کے ٹائم کے نماز نہیں پڑھے گا کیوں ارے سب ہندو ہیں پڑھیں گے تو لوگ اس طرح اس نگاہ سے دیکھیں گے اس طرح یہ کہیں گے نہیں آپ اپنے دین پر اعزاز اور فخر کے ساتھ عبادت کرو ہو سکتا ہے کہ کوئی دیکھے تو مسلمان ہو جائے تو یہ عزت اور یہ کم یہ ہونی چاہیے کم تری کبھی احساس نہیں کرنا چاہیے کم تری کی وجہ سے احساس سوچتا کہ میرے دین میں یہ چیز کی کمی ہے اس میں فخر ہم نہیں کر سکتے ہیں اس لیے میں دوسروں سے یہ چیز سیکھ لیں آخری سبب یہ ہے جو میں ذکر کروں گا اور سبب لیکن یہ مین ہے کہ کافروں کے قوت معروف ہے کہ جہاں جس قوم کی قوت ہوتی ہے وہاں ان کے سارے اعمال بھی وہی ظاہر ہوتے ہیں آپ دیکھیے بارے میں پڑھیے سو دو سو سال پہلے صرف دو سو سال پہلے کا معاملہ ہے اور اس سے تقریباً آٹھ سو سال تک یہی حال تھا یورپ میں کہتے ہیں یورپ والے مسلمان کے الٹا معاملہ تھا مسلمان طاقتور تھے اور مسلمان کی حیبت تھی کافر لوگ بھی مسلمان کی شکل صورت میں گھومتے تھے آپ دیکھو پرانے فوٹو کس طرح برقعے کے ساتھ گھومتی ہیں عورتیں پہلے یہی تھی برقعے مکمل پہنتی تھی مردوں کی داڑھی ہے لباس بھی وہی پہنتے تھے عربی بھی بات کرتے تھے آپ دیکھیے اندلس کے معاملہ آپ دو سو سال پہلے پڑھو کہ وہاں کے جو مسلمان کو جو بہت اونچی اونچی یعنی کالیجے جو تھی کافی لوگ اپنے بادشاہ جو لوگ تھے اپنے بچوں کو عربی سکھاتے تھے پھر اسکولوں اس میں بھیجتے تھے تو یہ جہاں قوت ہوتی جس کی قوت اس کی بات چلتی ہے اب آج کل مسلمان ذلیل ہیں کافی کی قوت ہے تو اس لیے ان لوگوں کا رسم و رواج بھی چلے گا ان کے باتیں بھی افسوس کی بات یہی ہے مسلمانوں یہی چیز دیکھ کر اپنے آپ کو زلیل کرتے ہیں ایک انسان سے ایک انسان آ کے آپ سے مشورہ کرتا ہے کہ میرا بچہ ہے اس کو کیا سکھاؤں عربی سکھاؤں یا انگلش سکھاؤ ابھی کیا جانتا ہے کہتے صرف اردو جانتا ہے تب ہم یہ مشورہ دیتے کہ آپ عربی اسکول ڈھونڈ کے اس کو لگائیے اس میں وہ خود ہی اسی ٹائم ہزار بہانے سناتا ہے کہ یا بچہ ہم عربی نہیں جاتے تو کون پڑھائے گا یار بچے وہاں تعلیم کے معیار صحیح نہیں عربی بچے صحیح نہیں ہوتے یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا ہزار رکاؤنڈ بناتا ہے اور اگر کہ تو اچھا ٹھیک انگلش اس کو ملے جاؤ تو ایک بار بھی نہیں کھولتا ہے ہاں، کہ آپ کے مشورہ یہ میں جا رہا تو یہ انسان کے خواہشات ایک ذلت کی علامت ہے افسوس کی بات کہ مسلمانوں میں دیکھا جاتا ہے میں افسوس کی بات کہتا ہوں کہ دیکھو بہن بھائی بہن, بہن, بہن, بہن, بہن میں یہ اردو یہ گھر میں اردو کے بجائے اگر اردو والے ہیں تو انگلش کے الفاظ سے بات کرتے ہیں. یہ دلیل ہے کہ ہم لوگوں کے اندر ذلت کتنا پہنچ گئی ہے ایک مسلمان فخر کرے کہ میں عربی جانتا تو عربی بات کرو گھر پہ لیکن اگر انگلش دیکھیے اردو انگلش کچھ نہیں آتی ہے باپ بھی بچے سے زبردستی انگلش بھی بات کریں گے یہ نہ کرو وہ کرو اٹھو بیٹھو بھئی آپ کی زبان اللہ نے جو دی ہے آپ اس وقت مجبور ہو تو بات کرتے اردو تو اللہ معاف کریں گے لیکن آپ کافروں کی زبان لے کر اس پر آپ ہر چیز میں کرو یہ تو گناہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گناہ ہے اور یہ ضلت کی نشانی ہے انسان اگر طاقت ہے تو عربی پڑھاؤ آپ اس ملک میں عربی ملک میں ہو کہیں گے آپ چائنا میں ہو تو عربی اسکول نہیں یہاں تو موجود ہے آپ پڑھاؤ گے تو آپ کی عزت ہوگی بچے کی بھی عزت بچے قرآن پڑھے گا قرآن پڑھ پائے گا دین سیکھ سکتے کہ سیکھ سکتا ہے کہ نہیں اور قیامت کے دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن والدین کو تاج پہنایا جائے گا جس کے نور سورج سے بھی زیادہ یعنی اس کے تیز ہے بہت ہی اس کے نرو چمک سورج سے بھی زیادہ تیز ہے اور جب پوچھے کہ, کہ اللہ یہ کہاں سے کیوں ملا ہمیں حالانکہ میں کچھ نہیں تھا کہ تمہارے بچے کے قرآن تم تمہارے بچے کی وجہ سے کیونکہ قرآن پڑھا اور عمل کی ہے تو اسی لیے انسان اپنے اپنے خواہشات بچے پر نہ اتارے بلکہ الٹا دین یہی ہے اسی لیے علما شیخ اسلام تیمیا اور یہ کتاب جیسا کہ اختلاح السلام مستقیم دیکھے یہ بڑی کتاب شیخ نے لکھی بس اس موضوع پہ میرے درس وجہ سے ٹائم زیادہ ہوگی لیکن اس موضوع کی کتنا سختی کے ساتھ لکھی اور اس میں ایک بڑا فصل لکھی کہ زبان ایک بڑی چیز ہے آج کے مسلمان رتانہ یعنی ان لوگ کے بولی بولتے ہیں جو بھی ان لوگ جس اس سے مسلمان بھی بات کرتا ہے اور جب ایک مسلمان کسی انگریزی کو دیکھتا ہے انگلش بات کرتے ہوئے کس طرح اتنا اچھے سے بات کرتا ہے ارے بھائی وہ لوگ افسوس کرتا ہے کہ ہم لوگ یہ اس طرح نہیں بول پاتے اور عربی کو اگر سنیں کہتے پتا نہیں کیا بات بات کر رہا لیکن افسوس یہی بات ہے یہ دلیل ہے کہ ہم لوگ کافروں کے قوت کی وجہ سے اور ہم لوگ کے اندر جہالت اور کمزوری کمتری کی وجہ سے اس کی اہمیت نہیں دیتے ہیں آخری مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگ کی مشابہت کرنے سے کتنا ٹائم ہوا دس منٹ ہو اور آخری یہ مسئلہ ہے کہ ان لوگوں سے مشابات کرنے سے کیا اثر ہوتا ہے اس کے بہت آسار میں مختصر انداز سے ذکر کرتا ہے سب سے پہلے ظاہری اس کا اثر ہوتا ہے ایک انسان جب کافر کے نقش قدم پر چلتا ہے نشانات جب وہ اس کی سلوک پر کرتا تو اس کے سلوک بھی یہی ہوتا ہے آپ شکل دیکھو گے تو کبھی نہیں کہو گے کہ مسلمان ایسے صحیح کی نہیں شکل اس طرح ہے بلکہ کچھ لوگوں سے افسوس کے بعد نام پوچھا جاتا ہے کبھی جب شک ہوتا کہ مسلمان کتنے نام پوچھا چاہے آپ کے نام کیا ہے آپ کہاں کے تو بتاتا ہے تو اسی لیے جب نام بتاتا ہے پتا چلتا لیکن شکل سے کبھی نہیں پتہ چلتا تو اس طرح شکل اس کے بال اس کی کان میں دیکھو کچھ پہنا ہوا اور کچھ بدن اور والدین انکار نہیں کرتے گلے میں زنجیر ہے ہاتھ میں زنجیر ہے بدن جو قمیص پہنتا ہے کافروں کے ہیں یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کبھی راضی نہیں ہوں گے تو اسی لیے انسان جب مشابہت کرتا ہے تو اس کی ظاہری حالت بھی اسی طرح ہوگی دیکھو گے کہ, کہ وہ ناچ ناچ کے چل رہا ہے اس کے چلن بھی آدمی کی طرح ہے اس کی حرکت بھی اس طرح ہے بات کرنے کی بھی اس طرح حسنے کی بھی اس طرح لوگ جان بوجھ اس طرح کرتے ہیں صحیح کہ نہیں اور جب کوئی پوچھتا بلکہ کچھ لوگ سے پوچھا، تو نام کیا بتاتے ہیں نام بھی اسی کے نام لیتے ہیں اور عرف وہی ہو جاتا ہے یہ کتنا ضلعت کی نشانی ہے کہ انسان اللہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر ایسے لوگ پر فخر کرتا ہے کہ میں آپ کون ہے نام بھی بتاتا کہ میں ہوں کہ انڈیا میں تو ایک بچہ سے میں نے پوچھا آپ کے نام کیا ہے تو نام اس ممبر میں نہیں لینا چاہیے لیکن کسی ہیرو کے نام بے اس ممبر کو بچانے کو ہوئی ہے نام اس کے وہی نام ہے لیکن وہی لیکن لقب دی تو افسوس کی بات مجھے بہت اس وقت کھلا والدین سے کہا کہ دے رہے چھوٹا بچہ ہے یہ نہیں سمجھ پاتا ہے تو اس طرح ہم لوگ کے ہٹال دیتے کہ چھوٹا بچہ نہیں سمجھ پاتا ہے حالانکہ بچہ سب کچھ سمجھتا ہے کیوں ہم لوگ ایک بچے کے مثال کے طور پر اگر نام سلمان ہے یہ تو سلمان نام سلمان خان بتا دی ہم نے اسی لیے ہم سلمان تھا ایک بچے سے پوچھا کہ آپ کے کی نام کیا سلمان ہے اگر کوئی نئے سال ہے کیا کہے گا ارے ماشاء اللہ آپ سلمان فارسی کہتے فارسی کون؟ لیکن اگر وہ کہہ دو سلمان کون ہے تو وہی مجرم اور گنڈے کے نام لے لے گا والدین بھی مذاق میں وہی نام لیتے پکارتے ہنس ہنس کے تو یہ حرام ہم لوگ بچوں کو اس لیے سم علما کہتے نام اختیار کرنے میں بھی اچھا ہونا چاہیے کیونکہ نام سے فرق پڑتا ہے. آپ اگر کسی اکشریف نام محمد نام لے لو تو انسان ہمیشہ اللہ کے رسول کی طرح رہے گا آپ ہمیشہ بچے کو سکھاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اگر بچہ گندگی حرکت کرتا ہے گندی حرکت تو آپ فون کہ اللہ کے رسول محمد ان کے نام بھی تھا ایسے نہیں کرتے تھے بچے کو دھوکہ دینا آسان ہے دھوکہ کے تربیت میں اس طرح کہہ سکتے ہیں یا کوئی بری حرکت کی ہے اس کے نام مثال کے پر سلمان ہے کہ, کہ سلمان فارسی اسلام لانے کے لیے کیا کیا کی ہے محنت کی ہے آپ کو یہ قرآن یاد کرنے میں تکلیف ہو رہی تو آپ صبر کرو تو اس کی ہمیشہ مثال وہی رہے گا لیکن اگر ہم گنڈوں سے بدماشوں سے ہم یہ مثال دیں گے تو بچے کی یہی حالت ہوگی تو اس لیے مشابہت ظاہری مشابہت ہوتی ہے اور دوسرا اثر یہ کہ باطنی بھی مشابہت دل میں بھی ایک فرق پڑتا ہے اس لیے ابھی میں نے ذکر کیا اسباب میں کہ انسان جب کافروں کے نقل اتارنے لگتا ہے تشدد کرنے لگتا ہے تو سمجھتا ہوں کہ سارے اعمال صحیح ہے بھی محبت ہوتی ہے اسی لیے جب مثال کے طور پر وہی کافر اگر یہاں آ گئے تو لوگ کتنا ٹکٹ کتنا پیسہ لگا کے جا کے انتظار کرتے ایک پوری لائن کھڑے رہتے ہیں کسی نے ویڈیو بھیجا اس کا پتا نہیں صحیح تھا کہ نہیں کہتے حیدرآباد میں اب عورتیں دو تین جیسے کھڑی کیوں مرغا لگا کے کہتے فلا ہیرو آنے والا حالانکہ یہی عورت اعز باللہ کبھی اللہ کے لیے کبھی اگر جماعت یا کسی نماز میں اگر نماز پڑھتی تو کتنا ٹائم لگاتی تو یہ انسان کے حالت کی اس کے دل ہی محبت ہو جاتی ہے اور گمراہی دل سے عقیدہ بھی بدل جاتا ہے اسی لیے جب کوئی کافر مشابات کرتا غلط کرتا ہم لوگ روکتے ہیں تو والدین یہ خود بولتا کہ کیا ہوا کچھ نہیں ہوا حالانکہ بہت کچھ ہوا لیکن چونکہ اس کے دل بھی کالا ہو گئے اسی لیے اس کو نہیں پسند کرتا ہے بلکہ الٹا سنت بتا دو تو جاتا ہے کہتے یار ہر چیز میں تم دین لے کر آؤ گے آج کل دنیا تو ترقی کر گئے آپ آب ابھی تک یہ کہتے ہو ابھی تک وہ کرتے ہو کب تک جیسا کہ کوئی ہوتا ہے کوئی کپڑا پہننے میں یا کوئی مسئلہ ہوتا کہ نہیں اتار دو کوئی بال اسٹائل سے کاٹتا ہے اسے ذکر کرتے بھئی آپ سیدھا کاٹو اللہ کے کا رسول کے حکم ہے نہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا تھا یار ہم لوگ کے زمانہ ہے آج کل یہی فیشن ہے ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں فیس ہمیں کوئی شکل کوئی ہم سے بات ہی نہیں کرے گا تو میری عزت گھٹ جائے گی دوستوں میں تو اس طرح انسان باطنی بھی اس کی تبدیلی آتی ہے اور سب سے برا اثر کے تیسرا کیا ہے کہ قیامت کے دن اس کا برا اثر ہوگا اللہ کے رسول ساسن فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آیا بخاری مسلم اے اللہ کے رسول قیامت کب ہے اور کرام تعجب کرنے لگے بھئی یہ کیا پوچھ رہا ہے تو اللہ کے رسول ساسن نے کہا کہ آپ قیامت کے بارے میں پوچھ رہا آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں نے قیامت کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں کی ہے سوائے یہ ہے یعنی کوئی زیادہ عبادت نہ زیادہ رماز نہ زیادہ روزہ میرے اندر ہے لیکن میرے ایک خاصیت ہے کہ میں اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ آپ کے حشر ہوگا آپ ان لوگوں کے ساتھ رہو گے جس سے محبت کرتے ہو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس کے یہ جملے سننے کے بعد ہم لوگ جتنا خوشی ہوئی اتنے ہی دوسرے الفاظ سے نہیں خوشی ہوئی اس لیے ہم لوگ یہ سب صحاب کرام پریشان ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول بلکہ دوسری روایت میں آتا کہ ایک ہے کہ کو آدمی آیا دوسرے حدیث کہ اللہ کے رسول ایک آدمی روتے ہوئے آیا اللہ کے رسول کے پاس کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں جب رہتا ہوں یا آپ کے پاس رہتا ہوں تو خوش رہتا ہوں جیسا کہ گھر میں واپس جاتا ہوں دنیا سے ملوث ہو جاتا ہوں پھر میں آپ کو یاد کر لیتا ہوں اور یہ سن یہ خیال آتا تھا کہ آپ جنت میں اعلیٰ مقام پر رہو گے اور ہم لوگ گنہگار گار ہم لوگ نیچے رہیں گے تو کس طرح اللہ, اللہ, اللہ کا رسول ہم لوگ جنت کے کے ساتھ, یعنی جنت رہنے کے آپ کے ساتھ رہنے کے نصیب نہیں ملتا ہے تو ہم دوڑ کے آتے ہیں آپ کے پاس تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ ان لوگ کے ساتھ آپ رہو گے جس سے محبت کرتے ہو تو آپ دیکھ لو ہم لوگ آج کل کسی مسلمان سے پوچھو پیچھے پوچھیں گے کس سب سے زیادہ محبوب تو تو اللہ کا رسول لیکن پہلی طور پر اور صحیح بالکل جھوٹ ہے اکثر مسلمان کسی اور کے نام لیتے ہیں بلکہ اللہ کے رسول کے نام کم لیتے ہیں اور پتہ نہیں کس کے نام زیادہ لیتے ہیں جب ان کے نام آتا ہے کس طرح ان لوگ کے دل میں خوشی ہوتی ہے اور اللہ کے رسول کے نام آتا ہے تو کس طرح اس کے پیشانی یا اس کے دل کس طرح سکڑ جاتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے رسول سلم سے محبت نہیں تو انسان سب سے پڑی یہ ہے کہ انسان اللہ حضرت علی کی بحریث ہے یوشر المرمن احب کے آدمی مرد اسلو کے ساتھ ان کو حاصل کیا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ رسول فرمۃ من تشبہ امین فاہ امین ہوں جو لوگ جو جس کی مشابات کرتا ہے تو ان میں سے ہو جائے گا اسی لیے اللہ سبحانہ و آخرت کے انجام سوچ کر کافروں کے مشابہ کبھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جیسا کہ عقیدے کے درس میں آگے عردم محشر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سالے لوگ کو سب بنائیں گے مومن لوگ مومن کے ساتھ اور جو کافروں کے ساتھ ہوتے ان لوگ کافروں کے ساتھ ان لوگ, ساتھ ان لوگ کھڑے ہوں گے تو اس لیے انسان یہ تصور کرے کم سے کم کہ میرا انجام کیا ہوگا قیامت کے دن کسی کافر کو دیکھ لے صرف دنیا کی حالت نہ دیکھے آخرت تک سوچے کہ اس کے انجام کیا ہوگا کیا یہ شخص اللہ کے نزدیک محبوب ہے کہ نہیں اگر محبوب ہے تو اس سے قریب رہو اور اگر جانو کہ یہ فحاش ہے بدکار ہے دنیا دین سے یعنی واقف نہیں ہے بلکہ اللہ کے دشمن تو اس سے دور ہٹنا چاہیے اور کراہت دن میں رکھنا چاہیے اور اس سے نفرت بھی کرنا چاہیے کیونکہ مومن کشان کی یہی ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور مومنوں سے یہ محبت کرتے ہیں یہ مومن کی نشانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کن نفی وجد و جدان کے تین چیزیں اسے کہ اگر کسی بندے کے اندر ہیں غریب دل میں ہے تو وہ ایمان کی مٹھاس حاصل کرے گا ہم لوگ آج کے مومن ہیں مسلمان ہے ایمان کی لذت ملتی نہیں دل میں کبھی احساس ہوتا دل میں کہ ہم فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں لذت ملتی ہے شوق پر پڑتا ہے نہیں اللہ کے رسول فرماتے کتنی ہیں اللہ رسول حب علیہ کہ اللہ صلی اللہ کے رسول اس کے نزدیک سب سے محبوب بنے حتى کہ اولاد بیوی سارے لوگوں سے وہی خب اللہ للہ اور کسی بندے سے محبت نہ کرے اللہ کے اللہ کے لیے دنیا کے لیے نہیں رشتے داری کے لیے نہیں یا کیونکہ وہ ہساتا ہے کھلاتا پلاتا نہیں بلکہ اللہ کے لیے کیونکہ وہ فرما بردار ہے تو محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من احب للہ کہ جو اللہ کے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے کسی سے اور اللہ کے کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و کو ایمان کی مٹھاس حاصل ہوگی تو اور تیسرا اللہ کے رسول فرماتے کہ وہ کفر سے اتنا نفرت کرتا ہے جس طرح اس کو جہنم اور آگ میں پھیگنے سے یعنی وہ کو پھینکنے سے وہ نفرت کرتا ہے کسی سے کہتا ہے کہ آپ کو آگ میں پھینکیں گے کس طرح نفرت کرتا ہے اس طرح کفر سے چاہیے لیکن جو مشابہت کرتا ہے کفر سے نہیں بھاگتا ہے بلکہ اس کے قریب ہوتا ہے آخر یہ مسئلہ جو رہ گیا ابھی یاد آئے کرسمس جو آ رہا ہے کرسمس کیوں حرام ہے کرسمس اس کے بہت اسباب ہیں پہلی یہ ہے کیونکہ اس کے دخل عقیدے سے اس کی بدعات تینوں ہوتے ہیں پھر بتا کہتے عبادات عقیدہ میں عبادات اور اخلاق معاملات میں عقیدے میں خلل ہے کیونکہ وہ لوگ کیا کہتے؟ حضرت عیسی اللہ کر بیٹے ہیں یا تو کہتے کہ اللہ سبحان و کی کیا ہے بیٹے وولد خود اللہ ہے یا ثالث طلاح تھا کہ اللہ کے تیسرے حصہ یعنی تی، تین کے تیسرے حصہ اللہ کے حضرت عیسیٰ ہے تو یہ کپور کی بات ہے تو اگر کوئی مسلمان انوں کے خوشخبری دیتا ہے بادی دیتا ہے یا ان کے حلوہ کھاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کے مطلب کیا ہے کہ تمہاری عید صحیح ہے مسلمان کو اللہ کے رسول فرماتے کہ اگر کوئی منکر دیکھے برائی دیکھے تو ہاتھ سے انکار کرے ہم لوگ ہاتھ سے نہیں کار کر سکتا آپ کے پڑوس منا رہا ہے کر رہا ہے تو اس کو تھوڑی مار سکتے ہیں یا اس کو توڑ سکتے اس کی رکھتے کچھ بھی دوسری طریقہ کیا ہے زبان سے زبان سے کہہ سکتے ہیں اگر فتنہ ہوگا تو دل سے لیکن جو دل سے نہیں انکار کرتا ہے بلکہ ان لوگوں کے حلوہ بھی کھاتا ہے مبارک مبارکبادی بھی دے دیتا ہے ہاپین یوری بھی جو کہتا ہے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں کارڈ بھی چھا کے بیچتا ہے میسج بھیجتا ہے یا کچھ بھی سے عمل کرتا ہے جس سے وہ کافی خوش ہوتا ہے تو یہ دلیل ایک انسان کے دل میں اس سے یعنی انسان راضی ہے اس سے راضی ہے اور اگر انسان اس سے راضی ہوتا ہے تو اس کو تو راضی کر دی لیکن اللہ سبحانہ و کو ناراض کر لی ہے تو اسی لیے کرسمس اس یہ پفری ہے یہ بھلے اس میں عقیدے میں خلن ہے عبادت میں بھی خلل ہے وہ لوگ عبادت کس طرح کرتے ہیں چرچ میں جائیں گے اس کے بعد فحاشی کریں گے زنا کریں گے جھو یہ شراب پئیں گے اس میں کوئی حلال خرام کے تمیز نہیں ہے اسی طرح اخلاق میں بھی لوگ گر جاتے ہیں ابھی نہ وہ لوگ حلال حرام کے کوئی تمیز ہے ساری برائیاں کر لیتے ہیں بہت سے مسلمان شریک ہوتے ہیں شام قطع دین تو آسان ہے آپس میں یہ اچھے اخلاق سے پیش آنا کہیں گے کہیں گے نہیں اگر مجبور ہو تو الگ بات ہے انسان کسی ڈیوٹی میں کام کرتا ہے زبردستی لوگ اس کو آ کے مبارک بادی دی کسی نے زبردست کے منہ میں حلوہ ڈال دی منہ پکڑ کے کھول کے اس کو گھسا ڈال دیے تو کیا کرے گی ایک انسان لیکن وہ آ کے کرسی میں آ کے بیٹھے خوش ہو کے بیٹھے جس طرح وہ لوگ پہنتے وہ بھی لال کلر کے آگے پہنتا ہے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں لیکن پیچھے سے پوچھو تو دیکھو مجرم خود ہی ہے لیکن پوچھنے میں بہت شریف بن جاتا ہے یار مجھے مجبور کرتے ہیں میں نہیں کہوں گا تو ناراض ہو جائیں گے دوسرے باتوں میں تو لڑائی کرے گا تنخواہ کے لیے اگر دو در, در درہم کم ہو گئے یا کوئی اس کو ڈانٹ دی یا اس کو چائے نہیں دی آپس میں چائے آیا اس کو نہیں دیا گیا تو اس کے لیے تو لڑے گا لیکن جب یہ بات ہوگی کہتے یار دل رکھنا ہے میں مجبور ہوں مجھے حلوہ دیا تو کیا کروں اللہ کی نعمت ہے کیسے پھینکوں تو پورا کھا لیتا ہے یہ کہیں گے یہ دھوکہ ہے بلکہ ایسی نعمت کو یہ حرام ہے آپ کے لیے جانا کسی جانور کو کھلا دو کسی کافر کو دے دو لیکن آپ مت لو تو اسی لیے ان لوگوں کے ساتھ شرکت کرنا دلیل ہے شیخ اسلام طیبیہ اس کتاب میں پوری ذکر کی ہے کہ سب سے بڑی جو بدعات ہے ان کے کی جو ہوتی ہے یہ یاد میں عیدوں میں میناد نبی جو ہونے والا یہ تو مشابات ہے یہ ان شاء انشاءاللہ کے لئے درس میں، لیکن یہ کس سے؟, کرشن سے مسلمان لوگ حضرت، آپ دیکھیں گے مولد جو اللہ مسلمان لوگ مناتے ہیں یہ ابھی چھ سو سال آٹھ سو سال یا اللہ کے رسول کی ہجرت چار سو سال بعد یہ منایا گیا ہے فاطمی لوگ مسلم وہ لوگ شیعہ تھے پانچ لوگوں کو مناتے تھے حضرت فاطمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حسن حسین اور علی فاطمہ تو مسلسنی لوگ ہم لوگ جو شیعہ نہیں کہتے ہیں چاروں کو چھوڑو ہم لوگ ایک لے لیں گے اور اس میں منائے گے اور فاطمی لوگ ایوبی لوگ جو صلاح الدین ایوبی اور لوگ, وہ لوگ کے بھی اندر بہت سی بتایات تھی وہ لوگ بھی یہ کام کیے اس کے بعد لوگ کرنے لگے اور آج تک لوگ کرتے ہیں شیخ اسلام تیمیا اور بہت سے علماء اس کے لیے بہت سختی کے ساتھ اعتراض کی ان کو جیل میں رکھا گیا ان کو سسا دیا گیا شیخ اسلام تیمیہ 20 سال تک جیل میں تھے صرف انکار کرنے سے بدعات کو روکنے کے لیے ان کو جیل میں رکھا گیا نہ وہ شادی کی ہے نہ وہ اس طرح وہ اس طرح جیل میں مرے اور مرنے کے بعد شیخ اسلام تیمیہ کہتے اس وقت کوئی بھی جنازہ اس کی طرح نہیں ہوئی لوگ ان کے اخلاص کی وجہ سے کہتے وہ حاکم ان کو فورا موت کے وقت ان کو قلعے سے باہر کر دی جیل سے باہر کر دی کیونکہ اگر قلعے میں رہ جاتے تو سارے لوگ کے خلاف مٹھ تو یہ شیخ اسب اللہ دو سنت کے لیے اپنے جان دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو خوش رکھے گا اور آخرت میں لیکن ہم لوگ آج کل کسی کے مقابلہ کرنے میں پیچھے رہ جاتے یار وہ ناراض ہو جائے گا یار یہ کہے گا کہنے دو بھئی آپ کی نوکری کے مسئلہ کیا کرے گا آپ کو اگر اللہ کے لیے نکال دی تو اللہ آپ کو اور اچھا بدلہ دے گا لیکن آج کل افسوس ہی ذلت ہے مسلمانوں کے کہ مسلمان شامل ہوتا ہے اوپر سے جھوٹ بھی بولتا ہے اور اس کے لیے بھی فتویٰ بھی ڈھونڈتا ہے اور کمزور فتویٰ لے کر خوش ہوتا ہے کہ ہاں جائز ہے حالانکہ کہیں بھی رہتا ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر کوئی انسان آپ کے والد کے گالی دیتا ہے اور آپ کے خوشی میں یا کوئی تیوہار کرتا ہے اس میں کبھی آپ اگر آپ کسی تیوہار میں جاؤ میں کوئی عید میں کوئی شادی میں جاؤ میں مثال دے رہا ہوں آپ کسی شادی میں آپ کو دعوت دی گئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو بڑا آدمی ہے وہ آپ کے والد کو گالی دیتا تو آپ جاؤ گے کبھی نہیں جاؤ گے تو اگر وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کو گالی دیا جاتا ہے تو انسان کس طرح وہاں شامل ہوتا ہے تو اس لیے مسلمان مضبوط رہے میلاد النبی جو بھی بنایا جاتا ہے وہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہم لوگ کے رسول اس سے تھوڑی کم ہے میں بات کروں جو لوگ کہتے ہیں کہ کہتے کہ ہم لوگ تھوڑی کم ہیں اس لیے کرسچن جس طرح حضرت عیسا کے ساتھ کرنے لگے یہ لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنے لگے وہ لوگ بس بھی اس میں کفر کرتے ہیں آج کل اس میں نعرہ دیکھ لو یا غوث یا علی یا محبت نے کیا کیا اور نمانے پڑھتے ہیں عبادات نہیں کرتے برائیاں ہوتی ہیں تو یہ چیزیں یہ بدات ہے وہ بھی بدات ہے نہ ہم لوگ کے دین میں یہ چیز ایجاد کرنا جائز ہے نہ ہم لوگ کے دین میں اور یہ جو بھی دین میں ہم لوگ یہاں ہوا ہے ہم لوگ کا صرف دو عید ہے اس کے علاوہ تیسرا منانا چاہے برتھ ہو یا کچھ اور دے ہو اگرچہ اس میں کچھ علماء مفتون اور اجازت دیتے ہیں لیکن وہ لوگ حقیقت میں گمراہی اور نہیں وہ لوگ حقیقت میں کیا ہو وہ لوگ اس مسئلے میں وہ لوگ حق میں نہیں ہیں غلط ہے یہ چیز منانا اسلام میں حرام ہے ہمیشہ کتاب و سنت پر عمل کرو زندہ رہو عمل کرو تو کتاب و سنت اور مرو تو کتاب و سنت پہ امام احمد رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب کوئی کہتا تھا الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں کہتے صرف مسلمان نہ کہو کہ حمد اللہ میں سنت پہ بھی ہوں اسلام تو بڑی بات ہی. انسان مسلمان ہوتا ہے لیکن اللہ اس کو ہدایت دیتے کہ سنت پر قائم کرتا ہے حالانکہ اس زمانے میں سنت کی اہمیت نہیں رہ گئی ہے تو آپ سوچئے کہ اگر آپ سنت کو زندہ کرتے کے اس کے لیے لڑو گے تو آپ کی زندگی میں اللہ برکت دیں گے اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے دنیا والے کتنا آپ سے ناراض ہوں گے بائکاٹ کریں گے لڑائی کریں گے دشمنی کریں گے لیکن تو اللہ سبحانہ و تعالی کو تو راضی رکھو گے اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو ایسے کفریات اور واحیہ سے ہم لوگوں کو بچائے اور خرافات سے ہم لوگوں کو بچائے اور ہمیشہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کے تحویر دے اور اللہ فلحان تعالیٰ بھی دعا کرتے کہ جب بھی ہم کو موت دے تُكِتَابُ سُنَّة بَرْحَمْ لَكُمْ وَدَّيْوَ صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين